دوسرا مقصد ایسے باطنی خفیہ غیر محسوس گناہوں کے بیان سے ناشیز کا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی صلاح ہو جائے اپنی صلاح اور دوسروں کی یہ دو مقصد رکھتا ہوں سامنے جس کی وجہ سے میں ہماری پہلی کوشش احتقاد صحیح کرنا ہوتا ہے کوفر مخالفت پیدا کرنا ہوتی ہے بات کو سمجھنا یہ جو موضوع اس طرح کے میں لگاتا ہوں عملی اصلاح کے عملی اصلاح کے جو موضوع میرے ہوتے ہیں وہ اپنوں کے لیے ہیں اپنوں سے مراد جو ہمارے فکر کو ہمارے بیان کردہ دین کو مانتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں جو نہیں مانتے وہ ہمارے غیر ہیں مخالف ہیں میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ کر اور یہ عملی باتیں کروں ان کا تو اعتقاد خراب ہے تجلع. جن کا عقیدہ خراب ہو ان کے لیے اور عمل کی اصلاح کرنے والا تو بے وقوف ہوگا لاکھ عمل کی اصلاح کرو جب تک اعتقاد سے نہیں ہوگا عمل فائدہ نہیں دیتا اس وجہ سے نا چیز نے جو عملی اصلاحات کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب اپنوں کے لیے ہیں یعنی ان کے لیے ہیں جو اس دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کو سچا مان لیتے ہیں بات نہیں سمجھ اور جو باقی موضوعات ہیں اعتقادی وہ مخالفین کے مطابق وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہیں یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے یہ جتنے مبل اپنے آپ کو کہتے ہیں, مبلغین کیا ہیں یہ؟, یہ ان جہلوں کو اتنے تمیز نہیں ہے میں جو کہتا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اکبر بازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جا غفر اور علامہ اقبال جو رحمہ اللہ فرماتے ہیں غفر اللہ وہ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا کہ تین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے اس سے یہی یہ ہوتا ہے کہ نظر سے یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اندر اور حقائق معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامعین جو ہیں ان کے ذہن دل دماغ افکار کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان کے ذہن دل دماغ کے متعلق کلام کی جاتی ہے اگر خرابی اعتقادی ہو اور عمل کی اصلاح کرتا رہے تو لانتی بے وقوف ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بیان اس کا سب رگا جائے گا ہے جی اسی وجہ سے یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جی خود یہ خود بادقیدہ بادقیدگی میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں جی ان کو اپنے پتہ نہیں چلتا اللہ کا فضل ہو تو اپنے حبوں کا پتہ چلتا ہے جب اپنی اصلاح ہوتی ہے پھر اگلے کی اصلاح بندہ شروع کرتا ہے جب اگلے کی اصلاح شروع کرتا ہے پھر اس کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے جیسے تیب کے مکان طب کے میدان کے اندر حکیم جو ہے وہ پہلے موٹی بیماری پکڑتا ہے پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی وہ کہتا ہے یار چھوٹی کو بعد میں کھائے پکڑ لیں گے لیکن موٹی ضروری ہے ایک آدمی کو کینسر ہے اب اس کی نزلے کی بیماری جب بخار کی بیماری کا علاج شروع کر دے تو وہ بےوقوف مارنے والا ہے اس کو نہ مراد اصل تو اس کو سوچ اللہ بڑی بیماری اللہ کا سوچ مد مد بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح یہ روحانی طب ہے یہ روحانی طب ہے ہاں الاماطباؤدین عدیث میں آتا ہے جامعہ الشیر کے اندر بڑا سال جامعہ الشیر امام شیوتی کے اندر الاماؤ اطباء الدین ہے اور علماء سے وہی مراد ہیں جو امبیاء علیہ السلام کے وارث ارفی شرع شریع شریعا مامول شرعی والا مامور آج عرفی نہیں لوگوں لوگ تو کس کو پتہ نہیں کس کو اس کو کہہ دیتے عالم جس کی داڑھی دیکھتے عالم سمجھ لوگوں کو کیا ہے لوگ تو بے حقوق ہے شرعیت مطالعہ جس کو عالم کہ شریعت میں وہی عالم ہوتا ہے جو وارث امبیاء ہوتا ہے امبیاء علیہ السلام کی ورثت جس کو امبیات کی وراثت ان کا دین ہے اور ان کا وارث پھر وہی ہوگا جو ان کی دین کے سمجھتا ہو لوگوں کو سمجھتا ہو حوالے زمانہ کو سمجھتا ہو ادھر دین کو سمجھتا ہو پھر اس کے اندر خیانت مت کرے ہم بیاہ کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر دین کو بیان کرے دین کے بیان کے اندر خیانت نہ کرے وہ ہے نبیوں کا وارث آہ! آہ! وہ ہے شریعت میں عالم ورنہ لوگوں میں عالم تو پتہ نہیں کیا قوم جو پودو زمانے کے وہ بھی شیطان جو بدترین لوگ ہیں کلانتی ترین ہے, ہے ڈاکو ہیں, ہے راستہ خدا رسول کے دین کا راستہ مارنے والے ہیں الٹا وہ بھی لوگوں کے نگاہ کے اندر عالم ہے میں جن کو مومن شمار نہیں کر سکتے یار جن کو انسان شمار نہیں کر سکتے ان کو علما سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے کتنا بے وقوف ہے واجر کے اندر میں نے پڑھا ہے گنا ایک گنا لکھا ہوا ہے کبیرہ تو قرآا علما فاسک جو ہیں بدکار باد عقیدہ تو جہاں رہے باد عقیدہ نہیں بد احمال جو ہیں اُن سے میل جول رکھنا یہ خود کبیرہ گناہ امام ابن حجر ہے کمی مکی رحم اللہ نے کے اندر شمار کیا. بتاؤ لوگوں کا کیا ہے کسی وجہ سے حضرت سیدنا امام محمد رحم اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے در مختار کرتے <تفق> <اندر تفق> so انہوں نے فرمایا کہ یار یہ جن کو یعنی ایسے عوام کلان جو دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں بس جی ٹھیک جی توا, ہے جی جی دعا یہ آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اگر میرے غلام ہوتے اگر میرے غلام ہوتے تو غلام رکھنا بھی گوارہ نہ کرتا میں سب کو آزاد کر دیتا ہوں سید راہ محمد رحمہ اللہ فرماتے مختار اچھا اب بات سمجھ میں نے پیچھے یہ کہا تھا کہ چاہے چیز بات دین کی ہو یا اگلے کی دنیا عیب ایب دینی ہو یا دنیا اس کے اندر کسی چیز کے اندر جس سے وہ جس کا جس ایب کا ذکر پیٹ پیچھے وہ پسند نہ کرے اگر وہ ایسا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ مطلب پیچھے پیٹ پیچھے بھی یا منہ پر بھی کرو تو پرواہ اپنا منہ پر کرو تو پسند کو کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس بات بیان کرنے سے پھر تو قیبت نہیں ہوگی اس کی اگر پیٹ فضمو پر کرو تو برا کرے برا سمجھے وہ چاہے دنیاوی آئے ہو چاہے دینی آئے ہو کسی طرح کا تو وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا کس پر عبارت سنیے اللہ اصطلی قطل المحمدیہ کے اندر صفحہ نمبر 251 سے پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں اب آگے بات سمجھیں اور عادی سے مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے واضح طور پر اسی پر عادی سے مبارکہ کچھ پیش کر دیتا ہوں ہاں جی بولتے نہیں ہوتا ذکر ہو ذکر ہو دنیا لا کی یشکر تو معرفت المخاطب ہاں مخاطب اس کو جانتا ہوں جس کے بعد ہو رہی ہے اگر وہ واقف ہی نہیں ہے کیونکہ اصل تو بات یہ ہے نا غیبت کرنے, سے مومن... غیبت کرنے سے کیوں روکا گیا اتنا سختی کے ساتھ تاکہ کسی مومن کی عزت جو ہے خراب نہ ہو اصل مومن کی عزت کا تحفظ مقصود ہے ہاں ہم کیا جانے یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے اندر یہ خرابیاں جب تک دور نہیں ہوں گی پھر اللہ کے عذاب کے مستحق رہیں گے ذہن میں رکھ مولانا نظیر صاحب اس سنن ابن ماجہ شریف نیچے سنن اور سات الجام القبیر قبیر یہ نسخہ جو پڑا ہے نا ارناؤت والا بولے اس کی دور آخری جلد جلدی کرو آخری اور اس سے پہلے جلدی کرو جلدی سمجھنی ہے بات کی مومن کا احترام اور مومن کی عزت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں بات میں نے تازہ پڑھی ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کریں گے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے میں کوئی امام میں وقت نہیں ہوں کوئی نوز بل بس میں اب یوں کرے یعنی یوں سمجھے آپ کو سناتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی اصلاح کے لیے یا اسلح مقصود ہے یا اپنی مغفورت مغفرت بھی ساتھ ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہوگی تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میری مغفرت فرما یہ مقصد ہے میرا سمجھ نہیں تو میں علم ہے ہاں تمہیں مومن کی عزت کے متعلق مولانا ادھر کو بیٹھے ہوئے عمر صاحب ہمارے عمر حضرت رسائل آبدین تو لانا اس کے اندر ایک واقعہ پڑا ایک بزرگ کے متعلق میں آپ کو سناتا ہوں اس سے بہت ضروری ہے مومن کا احترام میں اسی حق میں ذہنی طور پر ہوں عملی طور پر نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر ہوں ایسا ذہن یہ رکھتا ہوں یعنی اعتقاد میں یہ بات ہے تو مومن کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو ملوز رکھنا ضروری ہے ہمارے دوست جو ہیں نا قرآن محل پر قرآن محل بنا رہے ہیں نا حضرت صاحب نے حسن. یہ ہمارے اتدال پر نا بڑی بات ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا سنتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہیں نا دنیا میں تو یہ لوگ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں سے آگے بڑھ جاتے ہیں قرآن مال شریف بن رہے ہیں اب ان کے اندر غلب ہو رہا ہے افراد ہو رہا ہے حد سے بڑو سجاوز ہو رہا ہے ہاں جی فضولیات میں پڑھ رہے ہیں <تصفح> کہ قرآن مار پر لاکھوں پر لگ رہے ہیں ان پر ٹائلیں لگ رہی ہیں رنگین ہو رہا ہے جناب جی میناریاں بن رہی ہیں فلان بن رہا ہے جن چیزوں کی مسجد کے اندر بھی اجازت نہیں تھی میں اگلے دل پڑھ رہا تھا خود میں نے کتاب خریدی ہے امام محدود سے کثیر احمد اللہ کی کتاب الحکام القبیر سمجھ نہیں آئی اس کے اندر پتہ نہیں کتنی آدھی سے مبارکہ میں نے پڑھی روایات صحابہ کرام کی آثار اور مرفوع آدی بھی پڑھی تھی ایک موقوف جو اپنا ایک حضرت موقوف رواج تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد میں مسجد پر کیمرے لگے ہوئے آپ نماز آپ نماز میں شریک میں باہر نکل گئے اللہ اللہ کسی نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا مسجد کو بنانے والا اس کو تھا یہ گرا دے یہ کنگرے گرا دے یہ تو جیسے کافر اپنے بت نصب کرتے ہیں عبادت پوجا پاٹ کے لیے تم نے وہ کر رکھا ہے کمال ہے اس کی کیا ہے یعنی مساجد کو سادہ رکھتے تھے وہ لوگ جو خرچ ہوتا تھا دین پر دین پر کیا مطلب اللہ کے بندوں پر خرچ ہو یہ منافقت شمار ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر پر خرچ ہو اور اللہ کے بندے مرتے رہیں مومنین تڑپتے رہیں ان کی ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ اسی طرح رہیں اور ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ پڑی رہیں پوری نہ ہو وہ پریشانی میں وہ چلا رہے کبھی وہ عزت بیچنے پر ہو کبھی کسی کے ساتھ فراڈ چکر بازی کرنے پر آ جائے کبھی کسی پر کسی گنا پر آبادہ ہو جائے اس کا خیال نہ رکھنا اب مساجد پر دیکھ لہلیں لگ رہے ہیں یہ ओ. یہ ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کا گھر سمارنا ہے ارے بھائی یہ خدا کا گھر یہ خدا کا گھر نہیں یہ خدا کی عبادت کا گھر ہے ایک ہے خدا کا گھر وہ تو ذاتی بے گھر ہے وہ تو ذاتی بے گھر ہے اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے کعبہ اور مساجد اس کی عبادت کا گھر ہے اور اللہ کے مومن کا دل یہ اس کی یاد اور اس کی معرفت کا گھر ہے یہ اس کی معرفت کا گھر از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس مطلب ہی رومی میں فرماتے ہیں مولا روم ترجمان حقیقت معرفت اب فرماتے ہیں آج ہزارہ کعبہ یک دل بہترس مومن کا دل ہو کاخر کے دل کی بات نہیں ہوتی مومن کا دل ہو میں نے پڑھا دیکھو مومن کی قدر جو لوگ جانتے تھے وہ کیا لوگ تھے یہ فکرا لوگ مومن کی قدر سے فقیر بنتے ہیں ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے شادی شیخ شادی بلبل شیراز فرماتے ہیں رحم اللہ بزرگ تریقت مجھ خدمت خلق نیس بسمی سجادہ فرمایا طریقت اگر پوچھتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہے فرمایا خدمت خلق خدمت یعنی شریعت کے مطابق یہ نا سکولیوں والی خدمت ہاں یہ دونوں طرح کی خدمت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے الٹی خدمت بھی کرتے ہیں دوسری بھی کر لیتے ہیں دوسری جب کرتے ہیں ان کا مقصود اصل الٹی ہوتا ہے وہ تو خدمت کیا ہے وہ تو خدمت نہیں لانت ہوتی ہے ان کی ان کو خدمت کہنا ہی حرام ہے وہ دجال کے بچے دجال ہوتے ہیں دجال کیا خدمت کرے گا ان کو چھوڑو ان کا انسانوں میں جب جب میں بات کر رہا ہوں اسلام مسلمانوں کی انسانوں کی اس طبقے کو شماری نہ کیا تو آپ کا ادھر ذین جانا نہیں چاہیے ہاں وہ انسانوں اور مسلمانوں سے باہر لوگ یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اگر ذکر کروں انسانوں کا تو آپ کا زین سور کی طرف چلا جائے آپ کا گدڑ کی طرف چلا جائے تو یہ تو آپ کے ذہن کی ماقت ہوگی اتنا بڑا فرق آپ نے کیسے مٹا دیا کہاں انسان اور کہاں ایوان کہاں درندہ سمجھ لی ہاری بھائی اس وجہ سے یہ گنتی میں ہے ہی نہیں یہ شمار میں ہی نہیں ہے انسانوں کی شمار میں ہی نہیں ہے ہاں ان لوگوں کا ذکر اب بعد جب میں ان کا ذکر کروں گا پھر نامزد کروں گا ان کو ہاں یہ دیر میں رکھنا جب ان کی باری آئے گی یا آتی ہے تو میں نامزد کرتا ہوں کروں گا پھر آپ گھبرائے نہیں یہ نہیں ہے کہ میں اشارے کنارے میں بولوں گا نہیں اشارے میں کیا بولیں رمض وی ماس زمانے کے لیے موضوع نہیں ہمارے اقبال کہتے ہیں بولتے نہیں بیٹے بات سمجھ آئی بیٹے مارا. ماطي يا باكمين بالد بس یہ بھائی قرآن مال پر کیا لگ رہا ہے آپ کو مال لاکھوں لگتا ہے پھول بوٹے وہ کیا ہے جو قرآن پاک رکھا ہوا اس میں بوسیدہ ہونا ہے اس میں ختم ہونا ہے آپ یہ اوپر کیا کر رہے ہیں حق بنتا تھا کہ سادہ بناؤ جس طرح وسیم صاحب نے ادھر بنایا ہوا ہے لیکن خل کے خدا پر کیونکہ نفس ان کوئی اجازت نہیں دیتا نفس متقبر ہوتا ہے نفس انسان سے نفرت کھاتا ہے ہاں یہی تو ہے تو ادھر لگتا ہے مجال ہے کہ انسان پر لگے یہ لوگوں کی یہ بھی نفس پرستی میں آ جائے گا ذہن میں رکھنا یہ ہمارے دوست لوگ جو اس طرح قرآن مال بنا رہے ہیں میں نالاؤں میں اس پر خوش نہیں ہوتا ذہن میں رکھنا بناؤ جو مقصد ہے قرآن کو محفوظ کرنا تاکہ بے ادبی سے بچ جائے یہ اوپر کیا کرتے ہو تو تو لبا پڑھ رہے ہیں کسی کو کتاب لے کر دو باغ پر خرچ کرو دین کے مدارس پر خرچ کرو جو دینی مدارس تمہارے کھلے ہوئے ان پر لگاؤ طالب علم کو ایک ٹوٹی قلم دینے والا دوسرے ماں کام پر لگاتا ہے جتنا پیسہ لگا تو سے یہ جی زیادہ جی سوبھاؤ رکھتا ہے احساس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے مرا سب کا پتہ نہیں ہے ایک کام عام ہوتا ہے اس سے کم درجے کا اس سے کم درجے کا بہادری سمجھ آئے تو لبا بے چارے یہاں پر پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں جہاں جہاں ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنے کی بجائے اگر تمہیں اللہ راضی کرنا ہے تو دل راضی کرو مومن کا یار وہ میں بات بیان کر رہا تھا میں نے غالباً یہ بات پڑھی تھی حضرت شیخ المشاہ سے چشتیہ ہمارے خواجہ نصیر الدین محمود چراخ دلوی رحمہ اللہ کی وہ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے ہاں رمضان کا مہینہ کہتا ہوں نفلی روزہ رکھا ہوا تھا نفلی نقلی روزہ رکھا ہوا تھا کسی نے نا بھائی نے آپ کی دعوت کی آپ نے روزہ توڑ لیا اس نے پوچھا حضور کیوں فرمایا یار دل توڑنا گوارہ نہیں کیا میں نے روزہ توڑ لے تو نفلی ہے چلو پھر رکھ لوں گا ہم دل توڑنے پر رہتے ہیں ہاں یہ ہمارے ساتھیوں سے بہت مجھے شکایت ہے جہاں سے کوئی مجھے ملتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے جی فلاں یہ کیا میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ آتا. اور دوست دوست یعنی یہ, یہ اس فکر میں آنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی میری بات کی یار اب ذرا اس سے میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا پلٹی دنیا ہوگی یہ کاب کی طرح پیٹھ نہیں کرتے اور مومن کی پرواہ نہیں کرتے اس کو زلیل کرنے پر زور ہے اور اس کی عزت بنانے پر زور ہے یہ صحابہ کی روش نہیں تھی ادارا یہ ہمارے اسلاف کی روش نہیں تھی صحابہ کرام کی یہی عظمت تھی تو قرآن مجید پر سونا لگانا چاہتے لگا سکتے تھے یار لیکن سونا انہوں نے خل کے خدا پر خرچ کیا ہے مومنون پر خرچ کیا اور قرآن مجید رسول اکرم نے ان کا اس کا اہتمام اتنا نہیں کیا کیسے عجیب بات ہے آپ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی قدرت نہیں تھی کون سی طاقت نہیں تھی لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندوبست نہیں کیا قرآن لکھا ہوا ہے کہیں جناب پتھروں پر لکھا ہوا ہے کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے کہیں چھڑیوں پر لکھا ہوا ہے اور جو خرچ ہو رہا ہے وہ حضرت انسان پر خرچ ہو رہا ہے. Allah, Allah, Allah, Allah. سمجھ نہیں آئی آپ دین پر خرچ ہو رہا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتے تھے اس کی برکت تھی کہ دین ہر طرف ہی آج قرآن مجید پتہ نہیں کتنے رنگوں میں چھپتا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ اس کی تعظیم ہے ہاں جی چھپتا ب... سونے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لکھے ہوا ہے لیکن ہاں جی وہ لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ تعظیم مقصود نہیں ہے کی وہ جو لکھ کر رکھا ہوا ہے اتنا خوبصورت وہ ایک نمائش بنا رکھا ہے وہ عجائب گھر کے اندر جس طرح چیزیں رکھی ہوتی ہیں سجا کر وہ عجائب گھر تکبر کے طور پر رکھا ہوا ہے وہ اس کو کہ یہ تمہیں نہ ڈال رہا ہے یہ عزت نہیں ہے قرآن کی قرآن کی اصل ہے کہ اس کے کو پر عمل کرو مانو پہلے مانو پھر عمل کرو امل لوگوں کو ل... یہ خلق کے خدا کے ساتھ جس طرح کے دوستی اور کا درس دیتا ہے اور جن, جن انسانوں کی یہ خدمت کا درد دیتا ہے جی جن پر رحم دلی اور شفقت کا درس دیتا ہے ان کے ساتھ شفقت رحم دلی مہربانی دوستی سے پیش آؤ یہ قرآن کی خدمت ہے ملشان آلہ، آلہ، ملشان ملشان آلہ، آلہ. ملشان اس کے برخلاف یورپ والے قرآن کی تباد کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یورپ والے یار جی بات ہے یوز نسارا یہ عرب میں کتابیں چھپ کر پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت آ رہی ہیں لیکن قرآن کے حکام اور قرآن کے جو عقائد نظریات ہیں ان, کو ان کے قریب نہیں بیٹر سمجھ نہیں آ رہی اللہ. تو میں نے رسائل ابن عابدین شریف کے اندر پڑھا سمجھ نہیں آ رہی اس میں پڑا وہ بڑے والا یار لیا یہاں نشان وہ میرے دیر میں نہیں آ رہا بس بابل وہ اتنے جڑا اپنے باز شریف جلدی کرو اچھا پھر, اس سے کیا بتاؤں یہاں اس میں آ جاتا ہے اب. اسی بتا دیتا ہوں توجہ کرانا سپ... چاہتا ہوں ہاں جی اس کے اندر جناب یہ م... جے... سو چی یہ جناب نا انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے یہ آ جی یہ دو سو بیس سمے پر ہے کتنے سمے پر دو بیس سالہ ہے امام ابن عابدین شامی رحم اللہ کا سلحامل ہندی لسفرت مولانا خالد ان نقش بندی سلحامل ہندی ل نصفرت مولانا خالد ان نقش بندی عرب کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں عارف بلّہ عالم, عالم تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا خالد نقش بندی رحم اللہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا تنا اور ذکر خیر پر آپ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا سلل اور ہندی یہ لکھا تھا ان کے خلاف ان بزرگوں کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہوگی اس کے خلاف آپ نے یہ تلوار جو ہے نا سونپ لی آپ سمجھ آئی کہ نہیں تو آخر میں پہلے اس شخص کا رد کیا جنہوں نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی ہوگی جس میں پھر خاتمہ دو سو اٹھارہ صفحے پر خاتمہ کا عنوان دے کر ان کے حالات مختصر بیان فرمائے ہیں لکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ کتابیں پڑھی پڑھ کر فلاں عرب کے تھے وہ کہاں کے تھے اور... یہ جناب جی نا دیگر... ان کا نصب شریف جو ہے نا شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کا نقشبندی بندی بھی تھے قادری بھی تھے سور بھی تھے کب بھی تھے چشتی بھی تھے آہ! تمام سلسلے رکھتے تھے تو آپ کے نا یہ ہے جناب سلسلہ جو بڑے ان کے بزرگ تھے جن کا جن تک ان کا نصب پہنچتا تھا وہ پیر میکائیل سرکار سے صاحب الفاب قوم ہے، عرب کے اندر عراق میں کرد کردی لوگ تو ان کے وہ بزرگ ہیں صاحب اس ست، ست، وہ می میکا, حضرت مکا جو تھا رحم اللہ ان کو چھ انگلیاں والا کہتے تھے وہ اس وجہ سے ان چھ انگلیاں تھیں ان کی خیر یہ, یہ حضرت فرما رہے ہیں بات سمجھ نہیں آئی ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ جی اللہ تعالی کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے پڑھتے پڑھتے پھر اللہ تعالی کے بندوں کی تلاش میں نکل پڑے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ سبحان اللہ کہاں پہنچے مدینہ شریف تو وہ فرماتے ہیں کہ کون تو افتشوا احد من الصالحين لاتبرك ببعض نصائحي واعمل بها كل حي میں تلاش میں رہتا تھا کو اللہ کا بندہ ملے کو نصیحتیں کرے کو باز کی چند باتیں کرے اور میں پھر ان پر عمل کروں میری زندگی سمر جائے اسی کوشش میں تلاش میں رہتا تھا میں نے ایک یمنی شخص عالم عامل صاحب استقامت تھے سب کچھ تھے ارے بھائی ان سے ملاقات کی یمن شخص بزرگ تھے وہ چند نصیحتیں انہوں نے مجھے کی ان میں سے ایک تھی لاتو بادر فیمک کا طبی انکار مجھے فرمایا جو نصیحت کی مولانا نذیر صاحب کرے گا اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی کہ یار مکہ شریف جب جاؤ نا مدینہ شریف میں آؤ جب مکہ شریف جاؤ گے تو بظاہر اگر کوئی کام کسی بزرگ کا جو تمہیں نیک سالے ہونے کے آسار جس پر نظر آتے ہیں آسار صالحین جس پر نظر آتے ہیں اگر مکہ شریف کے اندر ایسے شخص سے کوئی ظاہر شرع کے خلاف کام نظر آئے نا جلدی سے انکار نہ کرنا پڑھنی کہہ دینا یہ کی کر کے بیٹھا ہے ایتزار کری خاموش رہنا جلد بازی نہ کرنا بڑے تصبت کے ساتھ پھر تم پر وہ ایک مظاہروں وہ کر دے یا تم نے پوچھنا ہے تو بڑے انداز طریقے سے پوچھنا بہرحال جلد بازی نہ کرنا انکار کے اندر سمجھ نہیں آ رہی لاس تو بادی مکہ وانا مصمم فلم العمل نسل بد ہی بکرا تھا کمن خدمت خیرا شریف مکہ شریف گیا مکہ شریف میں جس طرح جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں لے جاتے ہیں اسی طرح میں ہو گیا جیسے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظرانہ پیش کرنے آیا ہوا ہوں پہنچ گیا شریف میں دلائل دلائل دلائل دلائل شریف وزائف کی کتاب اللہ کی مشہور ہے راجل لحیتن علیہ دل عو... علیہ زیجل یہاں پر زی کے ساتھ یہ غلط ہے زیجل عوامے زیجل عوامے ایک شخص میں نے دیکھا سفید شاہ داڑی شریف تھی ان کی اور عوامی لباس میں ملبوس تھے جس طرح کہ عام جٹ دیسی طبقہ کا ہوتا, आला, आला, आला, ہوتا ہے جیسے آدر صاحب ہمارے رہتے پھر پرویش لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں وہ نمایاں شکل نہیں بناتے پہچانے جائیں نا انگوشت نما انگوشت نما ارے بھائی ہاں انگوشت نما جو ہو نا وہ لباس نہیں کرتے وہ کام بھی نہیں کرتے ایسے وہ پیٹھ جو ہے نا وہ کر کے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر ہے لفظ آیا میرے مانا لیکن جو مجھے شاپ کو سباق سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کعبے کا کسی حصے کا گنام ہوگا یا جو بھی ہے اس کی طرف پیٹھ کر کے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بات کو سمجھنا اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سال میں بیٹھے ہوئے ہیں فحد نفسی میرے دل نے یہ کہا یار یہ شخص کاب شریف کا ادب نہیں کر رہا پیٹ کر کے کاب ایک طرح بیٹھا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو جھڑکا بھی نہیں مجھے نصیحت یاد تھی کہ یار جس کو سالے ادھر سمجھو نظر آئے تو انکار پر جلد بات نہیں کرنا بات سمجھ نظر بس اتنا میرے دل میں تھا تو مجھے کہنے لگے یا ہاضہ ہما تھا ان کی حرمت مومن عند الله تعالی اعظم من حرمت الكعبه فرمانے لگے او شخص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کی عزت اللہ کی نزدیک کعبے سے زیادہ ہے میں اس وجہ سے تیری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ پتا تھا کہ یہ بھی مومن ہے اور مومن بھی عام نہیں ہے جو اللہ کے لیے ایسے پھر رہا ہے اس کی تلاش میں ایسے ٹھوک ٹھوکرے کھا رہا ہے کہاں کہاں پر پھر رہا ہے یہ طالب المولا ہے کیوں صحیح مومن ہے تو فرمانے لگے میں توجہ با وہ توجہ ہی الیکٹ منفل مدینہ لکھ میں ادھر کیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو تیری طرف میں رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ تمہاری عزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے آہ. آہ. آہ. پھر ساتھ ہی فرمایا وہ مدینہ شریف میں جو تمہیں ملا تھا اس کی نفیحت کو بھلا دیا تم نے آہ. کیا خالد نقشبندی مندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہے باتیں مدینہ میں ہوئی تھی یہ یہاں کہہ رہا میرے دل میں خیال اٹھتا ہے یہ پہلے بتا رہا سمجھ نہیں آ رہی فلم اشوک کا فن نہ فن کبب تو اللہ یدہ ہے وسل تو لحاف ہوا وہی لے فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خالی ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے اللہ کا لیکن یہ, یہ عوام کے لباس میں اپنے آپ کو چھپائے پھر رہا سیفیوں کی طرح ہوتے وہ تو ادھر بیٹھ کر خود بلا رہے ہوتے نا ولی ادھر بیٹھ رہے کدھر جا رہے ہو بیت کرنا ہے تو ادھر آؤ دجال ایسے ہی ہوتے ہیں یہ دجال ہیں وہ ولی تھا کہ عوام کے لباس میں پھر رہا ہے کپڑے وزع کتا سنت کے یعنی عوام سے مراد یہ فاسق فاجر لوگ تھوڑے ہیں یعنی جو عوام کے لوگ نیک ہوتے ہیں مطلب ہے جو کم از کم ظاہری اپنا ظاہری وزا شرح کے مطابق رکھتے ہیں لیکن کپڑے وغیرہ جٹ دیسی طبقہ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے سادے رہتے ہیں تو سادگی کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں تاکہ یہی سمجھے ہمیں سارے لوگ کہ یہ ہمارے ساتھ کا ہے یہ خیال ہی کسی کو نہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے وہ اتنا چھپاتے ہیں اور جو دجال ہیں وہ دور سے بلاتے ہیں یہ دجال ہیں یہ کیا ہے خیر بات کو سمجھو آپ فرماتے ہیں فن کبب تو علا جدہ ہے میں تو ان کے دونوں ہاتھوں پر گر پڑا چومنے کے لیے معافی مانگی اور سوال کیا کہ حضرت کوئی حق کا راستہ آگے دکھائیں میں اسی لیے پھر رہا ہوں فکال علی فتوخوں لا یقن فرمانے لگے تیرا حصہ ادھر نہیں ہے عرب میں ہندوستان میں پڑا ادھر جاؤ پھر آگے میں بیان کیا کروں آگے پھر وہ چلتے ہیں اور ادھر آتے ہیں کون سے بزرگوں کے پاس آتے ہیں وہ سارا لکھا ہے پھر سے آ کر ہاں جی حصے ہوتے جن کو وہ خلافت فیفی ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں تمہارا کہیں حصہ نہیں ہے ادھر ہی ہے اور باقی جو لانتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے پاس ہی ہوتا ہے لاہنوں کا حصہ جو اللہ کی رحمتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بانٹا ہوا ہوتا اللہ وہ پتہ نہیں بہرحال سو تو سمجھ آ رہی ہے اللہ کی رحمت کے دروازے تیرے کھلیں گے تو وہ ادھر جانا پڑے گا ادھر نہیں اب میں نے کیا سنایا آپ کو وہ حدیث پاک یہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس میں آ گئے اور وہ جو ہے حدیث مبارک پتہ نہیں یار ابن ماجہ شریف کے اندر بہرحال مفوم آ گیا ٹھیک ہے نا یہ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابے سے مخاطب ہو کر فرمایا کتنا تو جمیل اللہ تعالی نے کتنا تجھے حسین بنایا کتنا عزت احترام والا بنایا لیکن اے احابے میرے مومن کی عزت کچھ سے زیادہ ہے آج میں منافقت آئی ہے اس منافقت کی وجہ سے مساجد پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں یہ لانتی لوگ منافقت ہے یہ ساری اور ہمارے جو بھولے ساتھی ہیں وہ جناب جی وہ در قرآن محل پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ایسے جناب کوئی پلستر ہو رہا ہے پل بس خدا کے بدو سادی سنائی کر کے اس کے اندر قرآن کو رکھو اب جس کے اندر قرآن جس دل کے اندر قرآن کی عزت ہے اس پر لگاؤ یار اس کا دل رادی کرو ایک کی طرف پیٹ نہیں کرتے اس کے سر میں جوتے مارتے ہوئی عجیب بات ہے یار معلوم ہوا ہم نے نقصانی دین بنا رکھا ہے رحمانی دین جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے سکولی کتے ہیں تو وہ عمارتوں پر سڑکوں پر لگاتے ہیں کمینگی کے دفتروں اور رہائشوں پر لگاتے ہیں اپنے عیاشی بدماشی کمیونگی بغیرتی کے فرونی محل اور ہاؤس اینڈ سکیموں پر لگاتے ہیں कुत्ते تے بچے انسان مر رہے ہیں او شرمادار سب کا کتوں کا اور ہمارے جو بھولے ایسے ہیں کہ اگر ان کو حضرت صاحب نے قران مال کا راستہ دکھا دیا تو یہ سب کو جودری لگا رہے ہیں ان کو اتنا ہی مت نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا فلاں نے جناب اتنے م... 20 لاکھ لگا دیا اوئے ہوئے فوٹو اتار کر دیکھتے ہی رہتے اب شوس ہے اللہ تیری یہ فوٹو دیکھنا چاہتا ہے اس کے انسان پتہ ذلت خواری کے اندر کس تنگی کے اندر اس مہنگائی کے دور کے اندر جی رہے ہیں تم ان کا خیال نہیں کرتے اور بران لگا رہے ہو یار کچھ تو خدا کا خوف میری یہ مجبوری نہ ہوتی کہ کتابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہمارے حالات ہی ایسے ہیں ہر طرح کی کتاب خرید کر کے رکھنا پڑ جاتی ہے ہمیں ہاں جی ورنہ میں خود اور اب بھی الحمد جتنا توفیق ہوتی ہے میں مستحق طلباء اور جناب غریب دوستوں پر مستحق درویشوں پر لگاتا ہوں خرچ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی لیکن یہ پھر بھی خواہش رہتی ہے کاش کی اگر حسرت رہتی ہے یہ کاش کی اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ مال بھی ادھر ہی خرچ کر دے تو ادھار مانگتا ہے کوئی کسی طرح کو کسی طرح کو اس کی امداد کرو اس پر رحم کرو جو کابے سے زیادہ حرمت والا ہے ہے وہاں پر جا کر دیکھو پتہ نہیں کعبے کی عمارت کو کیا بنا رہے ہیں کابے کے فرشوں کو کیا بنا رہے ہیں پر مومومی کس حال میں دلیل ہو رہے ہیں یہ بے دینی ہے دیر میں رکھنا ہے میری بات ہاں الحمدللہ حضور کے جو نالینڈ مبارک کا صدقہ نہ چیز کے دل کے اندر یہ بات آئی تو اس بارگاہ کے اندر جس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے وہ اتنا زریل ہو رہا ہے ہم انسان کی قدر بتانے کے لیے ہیں انسان کی مومن کی قدر بتانے کے لیے مومن کی انسان سے مراد وہ تو جانور سے بدتر کی بات نہیں ہے رین میں رکھنا ذرا میں انسان کو کہہ رہا ہوں ادھر رین نہ لے جائے کرو کافر جو وہ جانور سے بدتر ہے ہاں وہ کافر جو ذمی ہوتا ہے وہ بعض کام کے اندر مومن کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے بات سمجھ نہ جاتی ذمی کافر اور ہوتے ہیں وہ اسلام کی جب حکومت آئے گی اس وقت ذمی کافر ہوں گے ہاں دیر میں رکھنا یہ سب اربی ہیں دنیا میں آآ آآ آآ آآ وہ علیحدہ ہیں آآ آآ وہ اب وقت وقت کے قلت سمیٹتا ہوں بات سمجھنا ہے نا سمجھ آگئی کہ نہیں آگی تو دین مومن کی عزت بھائی یہ غیبت کیوں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ کی قیمت کیوں اتنا سخت آرام کیا گیا ہے گلا مومن کی عزت کو تحفظ دینے کے لئے ادھر کوئی خبیص کسی کو کمی کہہ کر اس کو تانا لگا دیتا ہے اور زریل کرتا ہے اے کمی کماری ہے سارے پنڈ کا دسا میں کھا پتر بے ایمان آ تین این نہیں کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے تو کہاں سے آ گیا اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے قبیلے برادریاں بنائی اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو فلانا, آ, کینو ملنا? فلانا دا پتر فلانی, فلانی برادری جگڑے مٹا دیے اس ذات پاک نے جگڑے ہی مٹا دیے اس نے اتنا کہہ دیا اِن اکرم حکومت اللہ کے ہاتھ تمہارے اور اللہ کے ہاتھ سنو مومن کیا ہوتا ہے تخلق و اخلاق اللہ اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے جب اخلاق کی خدا کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو عزت والا ہوگا مومر کے نزدیک ضرور عزت والا ہوگا یہ آل.. دوش کیسے ممکن ہے اللہ کیا عزت والا اور مومن کے پاس دلیل ہو پھر مومن ہی نہیں ہے جی مومن کے اندر اللہ تعالی کے اخلاق ہوتے ہیں ان فرمایا جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا اللہ کے نظر کبھی کسی کے رنگ پر رنگ کا اے اے اے جناب وہ بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں شریف کرتے ہیں فلانا رنگ دا کالا تو فلانا رنگ دین فلانے دیا فلانے سے دی بو این تو فلانا اند کادے کپڑے یہ غانت ہے غیبت ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہو اور انجام اس کا آگے بتاؤں گا ابھی تو آ کا سلسلہ بھی رہتا ہے اس پر بیٹھا ہوں سمجھ نہیں آ رہی مذاق بنا رکھا ہے مومن میں خدا کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اتنا غفلت ہے میرے حضرت صاحب اور یار میں تم پیچھے میرے بیٹھ کر مجھے بھی گناہ گار کر کرو کون بیٹھوں گا پیچھے حضرت میرے حضرت مہربانی آفر میرے مرشد پاک رام میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماتے ہیں میں اپنے سید امام شاہ صاحب رضی اللہ عنہ سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ باخبر ہوئے ایک دم اپنے پیٹ پھیر کر فرمائی یار افسوس ہے میرے پیچھے بیٹھ گیا وہی وہی بات کیونکہ یہ میرے مرشد کامل جو تھے یہ بھی تو کامل تھے بے مثال کامل تھے اپنے دور کے وہی کعبے کو جو پیٹ نہیں کرتے وہ خلق وہ حضرت انسان کی طرف کیسے پیٹ کریں یہ تو کعبے سے بڑا ہے نا بات نہیں سمجھ آئی مجبوری کی حالت اور ہوتی ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری کی حالت ہے وہ تو پھر کعبے کی طرف بھی ہو جاتی ہے جیسے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آگے آگے کیونکہ میں مسلمان تھا تو مسلمان سامنے تھا اسی وجہ سے وہ مجبوری سے پیچھے کابے کی طرف ان کی پیٹ ہو گئی ادھر رک کر کے بیٹھ گئے بات نہیں سمجھ لیکن یہ حقیر سمجھنا اور یہ جناب اس کا مذاق اڑانا اس کو زلیر کرنا یہ کمی کماری ہے اور ایک خبیس لفظ چلتا ہے مسلی مسلی لفظ تو اچھا ہے لیکن مانے خبیس میں استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو خبیص کہہ گیا ہوں ورنہ مسلی کا مانا ہوتا ہے نمازی اور یہ لانتی ماحول جو بنا ہوا ہے انگریز کا لانتی کا دیندار اور مسلی یہ دو لفظ بولتے ہیں کن <àmü t fit> لوگوں کے لیے جو آ, बार, बार गटर गटर <tellan> دیندار تو چوڑیاں ہیں عیسائی نو دیندار اور مسلی جو ہے یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مطلب پہلے عیسائی تھے گریا نو بھی نو ہیں نا مسلی ساڈے پوئنڈ مسلی یہ ناجائز ہے حرام ہے یہ بولنا ذہن میں رکھنا مسلی نمازی کو کہتے ہیں اس میں نمازی کی تاقیر ہے اور بہت بڑی ذلت اس کی ہو رہی ہے ہاں جی نمازی لفظ کی بہت بڑی بےستتی ہو رہی ہے حالانکہ اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرو وہ تمہیں میں بھی مسلی ہوں آپ بھی مسلح بیٹھے ہیں لیکن یہ خبیص عراد سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگلے کی تحقیر کے لیے یہ گنا ہے یہ خود کی بن جائے گا یا بل ہوگا ہاں اگر پہچان کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جب تاکیر کے لیے سب کے لیے سب ایپ ایپ کے لیے ایپ لگانے کے لیے اگر منہ پر کہے گا منہ پر کہے گا تو اس نے اس کا دل دکھایا پھر وہ جرم آ جائے گا ارے بھائی ایزا اس کو کہتے ہیں ایزا مسلم کے اندر آ جائے گا اور اگر پیچ پیچھے کہتا ہے اور سب کے طور پر تو یہ بت بن جائے گی کبیرہ گناہ ہو جائے گا گبیرا گنا فاسک فاضر ہو جاتا ہے بندہ کہاں بیٹھے ہوئے وہ گواہی رد ہو جاتی ہے گواہی اسلام میں نہیں ہوتی اس کی وہ कर... تو آگے میں با بتاتا ہوں انجام بتاتا ہوں اس کا میں تم کر رہا ہوں نمازی کی تاکید تو مقصود نہیں ہوتی ان کی نا لیکن ایک عرف کے اندر یہ ایک غلط معنی میں استعمال تو رہا ہے نا لفظ اتنا طرح پاکیزہ اور کہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ اب چوڑا اس کو دیندار دیندار تو مسلمان ہوتا ہے اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ معرفت مخاطب ہونا ضروری ہے اس کو پہچان ہو بات سمجھنا ذرا اس کو ہاں تو دینی چاہے ایپ بیان کرے یا دنیا چاہے دینی چاہے دنیا بھی جو بھی ایپ کے اس کے منہ پر کیا جائے وہ تو اس کو غصہ لگتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پسند نہیں کرتا پیٹ پیچھے کرو گے وہ کیا بن جائے گا غیبت بن جائے گا لیکن کس طور پر جب کہ وہ ایپ ماض مقصود ہو بوگل خزم مقصود ہو ارے بھائی اس کی تاخیر مقصود ہو اس کی دوسری کی نظر میں عزت گرانا صرف مقصود ہو یہ مقصود ہو سمجھ آ رہی ہاں اگر اسلام مقصود ہے وہ ایک آگے خیر وہ بیان کرتا ہوں نہیں سمجھ آئی وہ آدھی مبارکہ میں بات سنانا چاہتا تھا کہ دیکھو لباس کے متعلق آ لباس کے متعلق کہ خالی کسی کے لباس پر اگر اتراز کرتا ہے یہ yeah. ہے صحیح حدیث ابو دعوت شریف کے حوالے سے طریقہ محمدیہ سے سنا رہا ہوں اور ترمزی کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے عنا عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت قلتو یا رسول اللہ حسبوکا من صفیتا قیف اروہا قال لقد قلت کلمت لو موزج بحال بحر لما زجت ہو اما ایشا فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرض کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مومنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے حضرت صفیہ تو میں نے اتنا عرض کر دی یا رسول اللہ صفیہ دا, دا چھوٹا ہونا تھان کافی کی مطلب واہ واہ چھوٹی آ تو وہی سب والی بات آ اب حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کلکلی متن نے ایسا لفظ منہ سے نکالا اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو سمندر گندا ہو جاتا کیا مطلب کہ تیرے امال جو نے کما کر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا جو سمندر پلیت کر دے گا تیرے امال کا کیا اثر کر دے گا صرف اتنا بات کے قد کی چھوٹی ہس بوکا مینی جاتا یہ تو عام چلتا ہے ہمارے اندر ہم تو اس کو گلہ سمجھتے نہیں ہے غیبت سمجھتے نہیں ہے فلاں دیا کنجا ناک کنج ٹھیک فلانا کن समझ न आ गई है बीटा जिम्मे कह छोटे खाद आल न کانڈ پچھو آنکھے گا موت آنکھے گا ایزائے ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہٹھنگنے ہبونے ہفلانے کاؤڈو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں اب بتاؤ اللہ اکبر اللہ یہ ہی ہے مارت تو میرے خیال میں روزان بس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں گناہوں میں نہ گزرے <سلام> کیا <کہ> نہیں ہے <سلام> ایسے نہیں ہے یہ <سلام> تو ابھی غیبت ہے سات سو کبیلا گنا پڑے ہوئے سات سو اور سخیر لاتا ہے اب بات کو سمجھئے گا اس سے یہ غیبت کی حقیقت آ آپ کے سامنے آ نا غیبت کیا چیز ہے سمجھ آ گی نا شاہا. لیکن آپ سمجھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کوئی کچھ پیٹ پیچھے ہیب بیان کرنا ایسے ہیں ایسا ہے کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتا اور غیبت شمار نہیں ہوتا اور گناہ شمار نہیں ہوتا اب ان کو سمجھاتا ہوں रहा. کیا مطلب کہ آپ جس طرح سن بیٹھے ہیں آپ کو دیکھنے میں وہ غیبت لگ جائے گی سمجھیں گے ہو سکتا ہے غیبت ہو لیکن شریعت متارک کے اندر وہ غیبت شمار نہیں ہوتی وہ مستثنا یاد ہیں وہ مستثنا ہیں غیبت سے وہ باہر شمار ہوتے ہیں اب ان کو بتاتا سمجھ نہیں آ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے بیان کرنا جو ہے اس پر بظاہر دھوکہ لگ سکتا ہے بھائی یہ غیبت ہی کر رہا ہے فلانا لیکن اس کی تاقیق کرنی چاہیے یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا تو ان کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ ہو لہٰذا اب جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہیں اور حقیقت میں نہیں ہے پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ گیبتی گیبتی اور گیلے شکوے والا کہہ کر پتوے نہ لگاتے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے اولا کرام سنو سکولی کتے یا پیٹ کی خدمت کرتے ہیں ہوٹل بنا رکھے ہیں ہر چیز کے کھانے پیٹ کی خدمت ہے یا منی نکالنے اور زنا کی خدمت ہے وہ اسی خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں یا سونا ہے کھانا ہے اٹھنا ہے مرنا ہے اور جانا ختم یہ ہمارے اولا یہ ہے علم جو خدمت کرتا ہے تو صرف حضرت انسان کی کرتا ہے کہ تم نے کیسے بننا ہے اور دوسروں کو کیسے بنانا ہے کیسے رہنا ہے دنیا کے اسلام سنو آہ! سنو اسلام جو ہے اسلام دو سکولوں میں دوسری چیزوں کا علم ہے اور اسلام کے اندر انسان کا علم ہے انسان کا علم سوائے اسلام کے کسی کو نہیں کہہ سکتا بات نہیں سمجھ آئی خود شناسی اور خود شناسی خدا شناسی یہ سب اسلام میں ملتی ہے وہ کچھ گاڑی کا انج... گاڑی کا جانتے ہیں کہ گاڑی کا شہر آگے لگتا ہے پیچھے لگتا ہے گیر آگے لگتا ہے گیر پیچھے لگتا ہے گاڑی اتنے کیاتے ہیں وہ گاڑی کو جانتا ہے سوور انسان کو نہیں جانتے اسی وجہ سے آج گاڑیوں کی اور چیزوں کی قدر ہے انسان کی نہیں ہے اس وجہ سے کہ کتا ماسٹر جو ہے وہ سکولی لانتی نے وہ تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے انگریز ماں کتے ما کے پیچھے چل کر اس نے تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے کہ جس کے اندر صرف قدر انس... چیزوں کی ہے اور انسان ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں سنو جب چیزوں کی قدر آئے گی انسان کی نہیں رہتی جب انسان کی آتی ہے پھر چیزوں کی نہیں رہتی नहीं। नहीं। नहीं। بولو بساو. مقصود کائنات تو مہیا چیزیں ہیں وہ تو کائنات ہے ایک <متحدث> کائنات ہے ایک مقصود کائنات ہے بتاؤ مقصود کائنات انسان ہے چیزوں کو کیسے کہو گے چیزیں تو خود کائنات ہیں وہ چیزیں تو خود کائنات ہیں میں پوچھوں گا آپ سے بتائیے مقصود کائنات کون ہے ہمارے بزرگ لکھتے ہیں جب انسان بھی پیدا ہوا تھا ایسے سمجھو زمانہ آسمان زمین سمندر دریافت یہ سارا کچھ زمین جو دیکھتے ہو یہ سب بے جان بے جان بدن کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روح کی طرف میں تھی اللہ نے جب انسان پیدا کیا تو اس کو روح مل گئی سوچ ہے جس کے لیے کائنات میں جس کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سکولی کتا یہ کہتا ہے کہ انسان کائنات کے لیے ہے. انسان بس اسی کے چکر میں مر جائے کہ گاڑی اور فلان اور فلان ہو یا بوڑھی اور پتکاری ہو جنا ہو لانت ہو لانت ہو لانتی ان کو انسان اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جب میں اسلام اور مسلمان اور انسان کی بات کروں تو سکولی مراد نہ سمجھنا وہ داخل ہی نہیں بس بس بس ہے وہ میرے ناسیز کے قرینہ اقلیت سے خارج ہے <سؤال> میرے خطابات سے آپ کو یہ کرینا اکلیا ملنا چاہیے کہ چشتی کے بیان کے اندر یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے اس وجہ سے یہ چشتی کے بیان میں داخل ہی نہیں بات نہیں سمجھ آقبال ہمارے کہتے ہیں تو زمین کے لیے آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے کم بخت انگریز کتے وہ تو کتوں سے بات کرے اس نے کیا وہ سکولی کتے کو کہہ رہا ہے کچھ تو اکل کی عقل کو ہاتھ مار ارے بھائی یہاں ہے تیرے لیے تو نہیں کتے لوگوں کو رولاتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں مکان گر رہے ہوتے ہیں سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں سڑکیں ہنس, ہنس رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہیں حضرت انسان رو رہا ہے کعبے سے زیادہ عزت رکھنے والا رو رہا ہے اور کتا سڑک پنس آ رہا ہے سڑک چاروں طرف سے ہنستی ہے, ہاں کھل ہے اتنا چمکیلی ہے ہر طرف سے ہنس رہی ہے ایسے اور بندے رو رہے ہیں یہ <تصفح> جمہوری کتے ہیں اور کیوں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں ان کے گپلے اسی میں لگتے ہیں یہ yeah. دیر میں رکھنا پو نہیں ہے سمجھتے ہیں باتوں کو یہ کتنی کے بچے بڑے بڑے سے ایسے منصوبے جوڑ لیتے ہیں یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ بن رہا ہے یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب اربوں کا کام ہوگا تو کروڑوں کے گفلوں کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا جتنا بڑا جانور اتنی بڑی خوراک پولیس والا تو ایک سو پر راضی ہو جاتا ہے پھر حضرت صاحب ہیں وزیر صاحب ہیں وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم وہ بلائی ہیں وہ تو ان کی نگاہ میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں تو بھبتے ہی نہیں ہیں بابا <تصفح> جی صرف اربوں پر بیٹھے ہوتے ہیں خیر <تصفح> اس خدو قوم کا کام ہے کہ جما وقت ان کو کھلانے کے اندر مصروف ہے اور ناچنے پر مصروف ہے اب وہ مجھ سنا یاد سنیے بتا دوں دیکھو انہوں نے فرمایا تھا جب بیان کیا غیبت کیا یہ چیز ہے اس کے اندر بسایا تھا سب عیب کے طور پر بغض کے طور پر محض عیب لگانا مقصود ہے محض بنگز مقصود ہے خزب اس کے اندر آ کر اس کا عیب کرتا ہے اگر دکھ کے طور پر غم کے طور پر درد کے طور پر افسوس کے طور پر پیچھے پیچھے پیچھے بیٹھ کر بیان کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یار افسوس ہے یار یہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے مجھے افسوس ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ اس کا نکال دے. یہ बार نہیں ہونا چاہیے اللہ جی مومن کی بری صفت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے غم دکھ اور افسوس کے طور پر اس کے متعلق ہمارے علماء نے لفظ عربی میں جس کی تشریح میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے دکھ درد افسوس اس کے متعلق ادھر الفاظ استعمال ہوئے جیسے اللہ وجل سب اللہ وجل بم اللہ وجل غدم انہوں نے کہا تھا ادھر اس کی یہاں پر کہا ہے اللہ وجل اہتمام کیا اہتمام اہتمام کا اصل مانو تک غم کرنا کیا کرنا بولو بولو بولو اہم کہتے ہیں آپ کہ فلاں کام اہم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا غم مجھے رہتا ہے زیادہ بات نہیں سمجھ آ رہی <سؤال> بول اس کی فکر اس کی فکر اس کا درد اس کا غم زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے اہم کام ہے یار بولو یار <سؤال> <سؤال> تو طریقہ محمدیہ سے عرض کرتا ہوں سناتا ہوں راج الزاکی ہے اللہ وج ہے لے میں لم یقن رال قصیبت اگر اہتمام کے طور پر غم دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے اب یہ ہر بندہ اپنے دل کا حال خود جانتا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا وہ دل اندر بتا دیتا ہے کہ تو غم کر رہا ہے یا محض اس سے جل رہا ہے حسد ہے بگ ہے اناد ہے اس کے اندر بیٹھ کر تکمت بیان کر رہا ہے یا تیرے اندر درد ہے دکھ ہے غم ہے افسوس مجھے لگ رہا ہے احتمام اور تاسف کیا تاسف سیف کے ساتھ افسوس کرنا علی فلاں فلاں پر اس نے کیا کیا افسوس کیا الحزن اظہر الخن الحو مرو اظہر الحزن فیٹنگ ہے یہ چیز واہ سفا افسوس نا جی تو, جی جی تو فرماتے ہیں اگر کچھ شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مساوی اور برائیوں اور عیبوں کو بیان کیا لیکن اعلی وزیر احتمام دکھ کے طور پر افسوس کے طور پر تو لم یکن زیال کا غیبت یہ گلہ نہیں بنے گا بولی بولیے بولیے یہ گلا نہیں بنے گا نہیں بنے گا بولتے نہیں یہ <Vegeta> فتوا قاضی خان کے حوالے سے فتح قاضی خان جن کو جس کو فتح خانیہ بھی کہتے ہیں تو فتح خانیہ کے حوالے سے امام برکلی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں لکھی ہے اور کہتے ہیں خلاصۃ الفتح وغیرہ کے اندر بھی اسی طرح ہے اور یہ اس میں تنویر الفار کی متن شریف اس کے مطلب یہ نکلا کہ الفاظ ایک ہی ہیں وہ یا نہیں وہی سمجھ لگی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لکھا فلاں لکھا فلاں لکھا فلاں لکھا آپ کہہ سکتے ہیں بولیے کے طور پرو توجہ اور اس کا, اس کا عیب لگا کر اس کو کرلیل کرنا اور عزت اس کی ختم کرنا موجود ہے بولو یار یہ تنویر و ابسار کے اندر بالکل یہ ساری بھارت میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تنویر اور سار والوں نے بھی پتا ہوا قاضی خان کی جو عبارت تھی بہن ہی نا کیونکہ وہ پہلے کہیں کہ سمجھ نہیں آئی اچھا نمبر ایک بات سمجھ آ گئی یہ مسا آ گیا نا اچھا آ اور سنیے آگے لکھتے ہیں فتگ فکر دوسرے نمبر پر فکر من کرے اگر آپ برائی کو بدلنا چاہتے ہیں برائی کو تو پھر آپ ایب ذکر کرتے ہیں تو اب کیونکہ برائی کے بدلنے کے لیے مہگیب لگانا مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اب سب کا ارادہ نہیں تقزیر منکر کا ارادہ ہے جس طرح ہماری مجبوری ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں ہم برائی کو بیان کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں لوگ اس وجہ سے کہ برائی کو بدلے تو یہ اس زمرے میں باتری سمجھائی سمجھ یہ امام برکوی کی اگلی بارت ہے نا پذکر آئے بولے تقزیر اب دو دو نہیں اختری فطر محمدیہ توجہ کیجیے تیسری بات جو نکل رہی ہے کئی بار تیسری بات یہ کہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے اس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کے متعلق شریعت کا مسئلہ کیا ہے بیوی ہے اس پر عورت خامد نے زیادتی کی اس کے ساتھ وہ جا کر مفتی سے مسئلہ پوچھتی ہے جیسا کہ حضرت ہندہ گئی تھی ہندہ حضرت ابو سفیان کی گھر والی محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر آرد کی یا رسول اللہ وہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتے میں ان کے مال سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا سکتی ہوں اب یہ انہوں نے عیب بیان کیا پیٹ پیچھے ایپ تھا اور وہ بھی شوہر کا تھا لیکن کیونکہ وہاں پر جا کر استفتا مقصود تھا فتوا مسئلہ پوچھنا مقصود تھا تو بیان کرتی تو تب ہی مسئلہ بیان ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نہیں فرمایا تو محیبت کر رہی ہو آپ نے فرمایا ہاں تو ضرورت کے مطابق لیکن لے سکتی ہے اور اس میں یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خرچہ نہیں دیتا جو خرچہ ہونا چاہیے ایک تو ہے نا ایاشی ہاں جناب جی جوڑے داخلے نہ ایک جوڑا سردیوں کا ایک گرمیوں کا یہ نان و نفکا میں داخل ہے ہاں جیر میں رکھنا باقی نان و نفکا کے متعلق مسائل وہ بھی علیحدہ ہیں وہ ایک موضوع ہے پھر خود ہاں مرد پر کیا کیا خرچہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں بیان کر چکا ہوں نا بیان ہو چکا ہے جی یہ موضوع لگ چکا ہے وہ کیسے لے لیں آپ یہ عورت <تصفح> کے مردوں پر <تصفح> حقوق کے بارے میں مرد کے عورت پر ہے نا <تصفح> مرد <تصفح> عورت مرد کے حقوق کا <تصفح> مسئلہ <مصلاح تصفح> اس میں بیان میں کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی لیکر کوئی ہوتے ہیں ظالم مرد وہ زیادتی کرتے ہیں عورت سے کہ اگر وہ بچاری تڑف رہی ہے کہ میں نے دائی کو پیسے دینے ہیں وہ بھی نہیں دیتے بچوں میں بھی پیسہ نہیں دیتا تو ہوں لے سکتی ہو <laughs> <اور> بولوار <اے laughs> تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی شان بخاری کے دی جی؟ <laughs> کیا ہے تحریر من شر رہی توجہ شر سے بچانا سے بچانا مقصود ہو مثلا چور ہے بندہ ڈکیٹ ہے فراٹھی چکر باز ہے رشوت خور ہے زانی ہے بدکار ہے کسی کا مہمان ہوتا ہے اس بیچارے کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیا بلا ہے آپ کا فرد بنتا ہے یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ غیبت ہو جائے گی وہ آپ کا فرد بنتا ہے اب تو اس کو علیحدہ کر کے بتا دو بھائی یہ چور ہے رات اعتماد میں نہ رہنا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کھانا کھلائے صبح بسترے کو روتا رہے ہاں وہ الٹا فرض ہے تحریر مینشر ہی مولانا نویر یہاں پر آؤ لحریر او میا آگے کہہ رہے غیبت یہ غیبت نہیں کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہی بتانا تھا کہ غیبت کے مستثنیات کیا ہیں لہٰذا اس وجہ سے لہ غیبت ورنہ اس کا حکم یہ نہیں ہے فقط کہ غیبت نہیں بنے گی لہذا اجازت ہے تمہیں نہ یہ فرض ہے کہ شر سے بچانے کے لیے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو شر اور فتنے سے اس کا شر اور فتنہ بیان کرنا فرض ہے اصل وشا جتنا طاقت کسی کو اس کے بیان کی وہ اتنا ضرور کرے سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. یہ جتنا جماعتی سیاسی پارٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا ان کے سربراہوں کی ہم کیسے پٹائی کرتے ہیں وہ پٹائی کیوں کرتے ہیں وہ تحذیر شر مقصود ہوتا ہے تمہیں بچانا مقصود ہوتا ہے امت ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی صحیح انہوں نے توجہ کرائی مرا میں ان کو منقرن فارجوں کا بجا دئی علم یاست واب لسانی علم یاست واب ہی یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ زبان کے ساتھ وہ جس کا اس کو توفیق ہے کہ وہ زبان کے ساتھ بدلے وہ بدلے تو وہ تو تغییر منکر کے اندر آ جائے گا وہ تغییر منکر کے ہیں لیکن تحذیر شرک کے لیے اور حدیث مبارک ہے وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں میں سبحان اللہ حسین ادھر دیکھو میرے پاس فتاوہ شامی شریف ہے جس کو رد المختار کہتا ہے رد المختار رد المختار شریف در مختار پر جو آشی اور شرح ہے اس اس میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک یہ جناب اس میں کہاں ہاں فضر روب معافی اللہ صبح توجہ بھائی پہلے تور مختار سے تنویر الفسار کی بار سنو پھر تور مختار کی سنو پھر رب مختار کی سنو آه آه سنیے اداک نہ راج لو یسوم و یو سلی و یو برنا سب ہی و ہی پر ہو بے معافی ہے لے سبھی با حقہ لو اکبر سلطان برا لکھا یورا ہوں لاسمال یہ ہے تنویر بارویر ابسار کی اس میں ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے پورا ظاہر دیکھنے میں پورا دیندار لگتا ہے یہ ظاہر دیکھنے میں لیکن لوگوں کو ہاتھ اور زبان کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے کیا پہنچاتا ہے زبان کے ساتھ گالیاں زبان درازیاں ہاتھ کے ساتھ تکلیف لوگوں کو مال لوٹنے وغیرہ کیا کیا کام ہوتے ہیں ہاں زبان کے ساتھ بھی لاکھوں جاتیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی اور ہاتھ کے ساتھ بھی لاکھوں ہوتی ہیں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو فرمایا فکر ہو بے معیے بے اس کا یہ ہے بیان کرنا کوئی غیبت نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کے متعلق انہوں نے کہا نمازی روزے دار جس کو آج آپ سمجھ لیتے ہیں ولی ہے ماشاءاللہ پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے دو دو محراب نے دو دو نے اور محراب کی بھی سن لو سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ امام و دار الحجرا آپ کے حوالے سے میں نے پڑھا اس کے اندر المدارک کے اندر کابی المالکی کی جو کتاب بتائی ہے آپ تین چار تہ کپڑا رکھ لیتے تھے سجدے والی جگہ پر کسی نے پوچھا حضور کیوں رکھتے ہو فرمایا یار کہیں نشان نہ پڑ جائے لوگ سمجھیں گے بڑا نمازی ہے بتاؤ نفس کی شرارتوں کو سمجھنا اور پھر ان سے بچنا کتنا مشکل واقعی یہاں پر کئی ایسے ہمارے جیسے نیک ہوں گے جو قیامت کے روز مٹی چھانتے رہیں گے کخ بھی نہیں ہوگا سب نیکییں برباد ہو جائیں گے اگر پڑ جائے تو ایپ تو نہیں میرے پڑ جائے ایپ تو نہیں ہے ایک ہے سبز پگڑیوں والوں کی طرح زبردستی ڈالنا وہ سمجھتے ہیں سیما وہ کترے جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں سیما ہم فی وجوہہم من آخر سجود وہ سمجھتے ہیں یہی سیما ہے یہی علامت ہے حالانکہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں یہ سیما یہ ہے کہ سجدے کر کر کے اللہ کی عبادت کر کر کے ان کے چہرے پر عبادت کی خاص رونق ظاہر ہو جاتی ہے اسی وجہ سے فی وجوہ ہم فرمایا یہ نہیں فرمایا اللہ ناختہ یا فی نا سمجھ نہیں فی ہم نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ماتھے نہیں چہرے اللہ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں میں اپنی نہیں کر رہا لہذا وہ بولے لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ محراب ہمارا نمایاں ہونا چاہیے ماتھے پر اتنا محراب ہونا چاہیے وہ سمجھے کہ ہم اپنے کیے اپنے کیے پر ہم نے پانی تیل, پانی تیل ڈال کر سڑک ختم کر دیا ہاں جلا دیا ہم نے تو برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان کو پتہ نہیں ہے بات گناہ گنا کیا ہوتے ہیں یہی کا یہی وہ گنا ہوتے ہیں جو سفیا اور درویش لوگوں کی سنگت میں سمجھ آتے ہیں دوسری ملا کا یہ کام ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آئی اچھا وہ نمازی آدمی وہ روزے دار آدمی لہر دیکھنے میں بڑا پرہیزگار آپ کو لگتا ہے یعنی لہر شکل سے صرف لیکن لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں سے زیادتی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں حاجی چھڑا ہاجی حاجی شورا صاحب ہے <تصفح> <تصفح> تو ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ ذکر ہو بے ما پی ہے اس کا ذکر کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے یار یہ ایسا شخص ہے mm. تو کوئی غیبت نہیں بنتی کیوں کہ غیبت تھی <لان> عزت بچانے کے لیے جب وہ خود اپنی عزت کو خوار کر رہا ہے تو دوسرا کیوں بچائے پھر اور یہی حکم ہے فاسق مجاہر کا بات سمجھیے ذرا فاسق مجاہر کا یہی حکم ہے علانیہ فاسق جس کو کہتے ہیں اس کی کوئی غیبت نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی سرے آپ داڑھی موڑ کر پھر رہا ہے داڑی منڈا پھر رہا ہے پیچھے اس کو کہتے ہیں آپ داڑی منڈا آتا ہے فلانا کوئی غیبت شمارنی ہوگی کیوں اس وجہ سے بےزتی کر رہا ہے تو پیچھے والا اگر کر لے گا تو اس میں کیا ہے ایک آدمی سرے عام سے فلم دیکھتا ہے اب تم کہو اس کے پیچھے پیچھے بیان نہ کرو وہ ایک ہیمت ہو جائے گی درانتی ہوگا اس نے نہ کو سمجھا نہ شریعت کو سمجھا یہ ہمت کی تباہ کی جب یہ کتاب کی باری گی میں اس کی خدمت جائیں میں نے اس کا نام ایسے نہیں رکھا شریعت کی تباہی اللہ منظم ایسے سنا آ گیا وہ یعنی کہ جو ظلم یہاں پر امام شامل احمد اللہ فرماتے ہیں جو ہے نا اللہ آگے فرماتے ہیں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں وہ تنویر کی حالا اخبر سلطان اگر اسلام کا بادشاہ ہو اور ایسے شخص کی جا کر شکایت لگائے کہ یہ دیکھو جاتی کرتا ہے لوگوں سے ایسے اس کو جا کر بتاتا ہے متلے کرتا ہے اس کے کرتوتوں پر لا اسمال ہے اس پر کوئی گناہ نہیں اس پر بات ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو غیبت کی تباہ کی تباہی لاؤں گا غیبت کی تباہ کاریاں کاریوں کی نہیں غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے اس کی تباہی لاؤں گا اس کو زیر میں رکھو اور فرماتے ہیں علامہ در مختار والے امام ہسکفی فرماتے ہیں وہ کالو ان کتاب حدا وہ تمام درر جو ہے نا یہ کتاب ہے امام ملا کسر اللہ کی تو فرماتے ہیں اگر اس شخص کو جو ایسا زال ایسے ظالم کہ جو نمازی دار داری والا ہے سب کو اور لوگ پھر لوگوں کو ستاتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ایسے شخص کے کرتوتوں پر اطلاع رکھنے والا اگر وہ جانتا ہے اس کا زن غالب ہے یہاں <تصفح> پر علم کے معنی میں او مولانا توجہ رکھنا ذرا زن کے متراد استعمال ہو رہا ہے علم اس کے معنی میں آ رہا ہے فرماتے ہیں اگر وہ یہ جانے کہ انہ اب آؤ کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے جا کہاں موس کو بتاتا ہوں تو عالم ہو بتائیں اس کو باپ کو جا کر بتائیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے ایسے کرتا ہے یہ دیکھو کہ ادھر داری ادھر جناب یہ اپنے آپ کو نیک لائر کرتا اور کرتو اس کے یہ ہیں دیکھو ملاؤ بے کتابت اگرچہ جا کر نہیں کہہ سکتا تو خاطر لکھ دے باپ کو کیا کرے وی لالا اگر اس کے دن میں یہ ہے ارے بھائی تو یہ باپ کی بھی نہیں سنتا اچھا تو پھر نہ ظاہر کرے کیوں تاکہ دشمنی نہ پڑ جائے مفت کی تو با فائدہ تو ہونا نہیں ہے تو مفت کی ایسے اس کو پتا چلے گا اس نے شکایت کی ہے وہ دشمن بن جائے گا تو اس دشمنی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی یا تو اس کو معلوم ہو اسی وجہ سے یہ ہے ہمارا دین یار دیکھو ہر طرف سے کتنے اور شر کے دروازے بند کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ ملہ طبقہ جو ہے انہوں نے تمہیں ختم درودوں پر رکھا ہوا ہے اور اتنا عظیم دین تم سے چھپا دیا معذ اس وجہ سے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پیسہ تھوڑا ملے گا اب باقی بات تو صحیح ہے میں اگر پیسے مطلوب ہوں مطلوب ہو تو لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا اور جیڑا بوڑیاں سن دیا بےچاریا اپنی آدت پھر وٹ میرے رکھ لیندی چنگی کیتی دیتا نہیں ہیں شکر بکری وہ بکری ہے نکو نی بکرے بہت ہو وہ سمجھ نہیں آئی بات کی ارے بھائی سمجھ جو آگے لکھ رہے ہیں کہ فکر رہ بے معیسا بےغیبہ کے تاطمام شامی لکھتے ہیں اے لے یو حس رہے یزر ہوں نہ لے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں ولا یکرو میں سو میں ہی وہ ہی اس کے نماز روزے پر کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھے بتاؤ کیا یہ سبان سے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ جتنے رابر لیگر یہ بنے ہوئے ہیں یہ سیر اور پادری ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے یہ لانسی تمہارے تین ایمان پر ڈاکٹر ڈال رہے ہیں کیا کیا تمہیں نقصان دے رہے ہیں اب تم ان کی تاریخ اور ان کے کلمے اور ان کی نماز اور ان کے کیا کیا چیزوں سے دھوکہ کھا رہے ہو ہمارے علماء لوگ لکھ رہے ہیں کہ بیان کرو تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئے اس کے ملمہ شادی کے چکر میں نہ آئے ہاں جی وہ, وہ لانتی ہے جی اوپر رنگ کچھ ہے اس کا کرتا کچھ ہے جو جاننے والا ہے جو سمجھنے والا ہے جو تالا ہے جو دین کو حقیقت کو حکمت کو جانتا ہے وہ سمجھے گا دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کا فرض بنتا ہے تو ان کے شر سے بچانے کے لیے تحزیر شر نہ مجھے آئی تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ مبتلا ہو کتنے میں نہ پڑ جائیں اس کے اس وجہ سے ظاہر تو آگے حدیث مبارک سنیے جو امام شامی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ پہ معافی ہے يحضرح الناس يحضرح الناس يحضرح الناس يحضرح الناس فرمایا تم کیا گھبراتے ہو گر حوجہ ہو؟ تم گھر غیبت کے اندر فاجر کے ذکر کرنے سے گبراتے ہو تم بچتے ہو گبراتے ہوتے ہو, ہو. اس کو رو ہو خز کو رو ہو بے معافی جو اس کے کرتوت سب بیر کر دو لوگوں کے سامنے یا ہزارو ہن یا ہزارو ہن نہ لوگوں سے بچ جائے یا سو اس کو رو ہو یا جواب امر میں آ رہا ہے اگر ہن اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے مانا یہ بنے گا اب بتاؤ میں ہمیں سدیس پر عمل نہ کریں کیا تمہارا دین کیا ایمان سے بتاؤ جب تم پر حقائق کھلے ہیں ان لائنوں کے دجال ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہی بات کمال شخصیت ہے کچھ بنا پلا ہے کچھ کو پیر کو کیا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں جائیں خدا بندا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی آئی جا ہے درویشی کی بھی آئی ہے کیا ان یار مکاروں کے حقائق ہم نہ کھولتے یہ سبز پگڑی والے کوئی کبھی کتا کوئی کہتا ہے یہ چیز غیبت کرتا ہے خود شریعت کا تمہیں پتہ نہیں ہے اور غیبت کا الزام ہم پر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم روشنی سے چل رہے ہیں اللہ اور سنو اللہ یہ ان باتوں کی تفصیل بعد میں میں نے پڑھی ہے ایک ہوتا ہے توفیق یہ سب کچھ پہلے توفیق کے تاج کیا ہے ہم نے جو رگڑے پرتے پر پر رہ یہ وہ فلان یہ وہ ہم نے کہا یہ جائز ہے یہ توفیق کے تاج تھا کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی یعنی یہ, یہ, یہ, یہ اس بات اس بات کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا یہ سب کچھ پیدا کر دیا اس کے ساتھ ہم بیان کرتے رہے بعد کے اندر حقیقت کھلی یہ تو غیبت بنتی نہیں ہے کتابوں کے اندر کتابوں میں بعد میں اطلاع ہوئے پہلے توفیق سے سارا کام ہوا ہے اور میرے حضرت صاحب کو کتابیں تھوڑی پڑے ہوئے وہ تو سب توفیق سے چلتے ہیں اور توفیق کے لئے بلند چیز ہے ایک آدمی واحد واحد وہ ہے جس کو علم ہوتا ہے لیکن کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اچھے کام ہو رہے ہیں اور برے ہونے نہیں دیتا وہ توفیق کی وجہ سے حضور سید امام عبد الغنی ناب رحمہ اللہ نے ندی میں لکھا ہاں فرماتے ہیں خبردار کسی فقیر پر یہ اعتراض مت کرنا کسی اللہ کے بندے پر تو اس نے ظاہری علم نہیں پڑھا لیکن تم دیکھ رہے ہو شریعت پر چل رہا ہے تم کہو کہ یہ جہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہے بے وقوف تمہیں پتہ نہیں ہے جو توفیق الہی سب سے بڑا بڑی بڑا کام بڑی چیز وہ ہے وہ اس کو حاصل ہے اس کی وجہ سے اصل عمل مقصود ہے وہ عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا جب وہ اپنے کرم سے اس کو چلا رہا ہے اگر وہ نہیں پڑا ہوا تو اس کو یہ بت کیا ہے جہل تم ہے جانتا ہے یا جانتا نہیں اگر تھی جانتا ہے تو پھر کرتا نہیں معروم تو ہے کہ وہ ہے یار اسی وجہ سے میری ان محفل کے اندر جو تمہیں فائدہ حاصل ہوگا وہ پڑھانے میں نہیں ہوگا اس وجہ سے کون سی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر توجہ نہیں جاتی بڑھانے کتاب کے حوالے سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی سب کے حوالے سے اب کتاب منٹک چل رہی ہے منٹک کے اندر یہ بات کیسے بیان کروں بھائی لیکن ایسی محفلوں کے اندر آپ کو ایمان سے یوں سمجھیے کہ سمندر کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے کہاں کہاں کا مطالعہ کہاں کہاں کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر اللہ تعالی کا فضل یہ ہے تو پھر سمجھ دیتا ہے بات کی تعداد پہنچ جاتا ہوں ہاں بات کی تعدک پہنچتا ہوں جب پہنچانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہوں یہ بات پہنچ کر کر رہا ہوں ایسے دوڑیے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ زیر میں آ گیا تحریر شر کے لیے تحریر اب وہ تباہ کاریاں جو ہے نا وہ تو آئے وہ اس کی باری آ رہی ہے بس بالکل آن قریب آئی تاریخ لگی بات سمجھ ذرا اچھا یہ بات یہاں پر حدیث مبارک سمجھ آ نا بولو یار وہاں جا كراوی كا مانا یہاں پر کیا كرنا ہے مولانا نظیر صاحب بیٹھے ہوئے بولو امر صاحب ایر نہیں آپ ایسے انداز بتائیں لغت دیكھ کر بتائیں جلدی کریں جلدی كریں حدیث كا معاملہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی پتہ چل جاتا ہے یار یہاں جو ملا لوگوں سے آتے ہیں آپ نے حاصل کیے ہیں سب چھوڑ اس نعرے میں سواب نہیں ہوگا یہ الٹا گنا ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھنا کیا بتا گئی میں آدھا گھنٹہ چپ بیٹھا رہوں؟ کچھ بھی نہ بیان کروں؟ کیا جائے گی کیا اللہ تعالیٰ کا نام اس وجہ سے بلند کرنا اور لوگ کو جواب دے نہ دے اس وجہ سے بلند کرنا چلو وہ لوگ آرے لگے رہے, بلند رہے بلند تو برا برانا سمجھا جائے کہ چپ ہو گیا یہ کیا ہوا سوال ہے کوئی کیا مت نہیں آ رہی میں چیز ہے وہ بتاتا ہوں سارا آگے جلد بازی مت کریں بولو یہ اسی میں آ رہا ہے ہاں اسی میں آ رہا ہے ان شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے لیے بھیجانا حدیث پاک ہے اس کے لیے جلدی آؤ گیا ہو ہاں ہاں فتح شامی نے نقل کیا ہے قبرانی بیاتی اور ترم <سؤال> <سؤال> یہاں پر ایک اور بات بھائی ہاں یہ حدیث پاک جو ہے نا ابن ابھی دنیا کے حوالے سے ابن ابھی دنیا امام ابن ابھی دنیا ہاں بہت بڑے امام امام بخاری کے ساتھ کے محدث ہیں وہ ہاں آپ نہیں جانتے ان کا موصوبا میرے پاس ہے پورا آٹھ جلدوں میں حدیث کا ان کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹے جیسے رسالے ہوتے ہیں نا اس طرح کی ان کے حدیث کے موضوع پر کتابیں مختلف موضوعات پر آٹھ جلدوں میں وہ اکٹھے ہاں یہاں پر ہے ایک ایک میں ہے بھائی اتر رکنا بعد رہنا اور ادھر جو وہاں اتراگنا ہے یعنی شامی شریف نے جو حدیث نقل کی ہے اور یہاں ابن ابھی دنیا کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتراؤنا فاجرے متا یہ عرف الناس متا یا ہن نہ سو خود کرو ہو بے یا فرمایا کیا تم گھبراتے ہو فاجر سے نا مجرد کا مانا بھی رہا جا رہا رہا جا رہا ہے نا وہ بھی ہے ترا اتر ہوں نا پر پھر ہو جائے گا اتر ہوں ناجر اتر ہوں نا یا اترا یہ رکنا بند رہنا بالکل ٹھیک ہے بولو اتر ہوں نا رہا یادن پر ہو جائے گا اور ایک ہو گیا سمجھ بات گیا شارا کے بدن تو وہ جو ہے نا یہاں پر یہاں پر یہ ہے فرمایا وہ فاجر کے ذکر سے تو رکتے ہو بتکار بندے کی یاد ہو ذکر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے متا یاد اناس اس کو لاؤ لوگ کب پہنچانے گے جب تو بیان نہیں کرو گے تو یہ ہزراس جو کچھ اس کے اندر ہے سب بیان کرو جو کچھ اس میں ہے ما کے لیے آتا ہے سارے کرتوت کھول کے لکے چھپے ظاہر جو کرتا ہے خباستے ہیں سب لوگوں کے سامنے بولو مرو اسی وجہ سے ہم بھی ان کے سارے تلاش کر کے لاتے ہیں لاتے ہیں تلاش کر کے جلی خفی سب سامنے لاتے ہیں لاتے ہیں نا ہاں افطار افکار جوانوں کے جلی ہوں چھپتے نہیں مرد کل اندر کی نظر سے اچھا اب یہ ہوگئی مبارک تو اگلا اگلا مستثنا سنیں اور جو غیبت نہیں بنتی بظاہر دھوکھا لگتا غیبت کا وہ کیا ہے اب تا حریف کل آخرا جانا ہو پہچان کرانا مقصود ہے کہ وہ اسی ایسے لقب سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ لقب ہی ایک ایب ہے برا ہے لیکن وہ پڑ گیا اور اس کو غصہ بھی لگتا ہے اس پر یہ بھی میں شرط غصہ اس کے سامنے بھی اس کو کہا جائے تو غصہ نہیں لگ رہا نہیں لگتا اس کو تو اس کا اس لقب کے ساتھ ظاہر بات ہے فلاں نو دسنا ہے جی میں عربی کی مثالیں سنو سنو عربی کی مثالیں دیتا ہوں ہمارے ارد کے اندر پھر بات میں جیسے کہتے ہیں امام آرج ہوئے ہیں ایک امام آرج آرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا لیکن ان کا یہ لقب تھا آرج سمجھ نہیں آ رہی وہ آرج بھی تھے اور لقب بھی آرج تھا ایک ہے امام احمش بخاری کے اساتذہ میں سے تو احمش اب آمس آمش. آمش جو ہے یہ خود آنکھوں کا ایک ایب ہے تو مانو دیکھو جی سنو بات نہیں سمجھ آئی یار سندھا ہے نا سندھا کمزور نکاح تھا یار چنا نہیں کہا اچھا اچھا بھائی یہاں پر آشے والے لکھ رہا ہے حضرت جی یہ آشے والے لکھ رہا ہے یہ تارے تارے ہونا تارا ہونا تارے یعنی وارے ہائی ہو یہ یہ لکھ رہا ہے آشے والا تارے ہونا پڑھ سکتے ہو تارے ہونا یعنی وارے ہائی ہو پرہیز کرنا و رہا پرہیزگاری کیا بچے ہو تم سمجھ Heart, All, All, All. تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ گیارہ سال میں یہ واؤ جاتی تھا اب سمجھ آئیے چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو پھر کام خراب ہو جائے گا ابھی تعریف یہ بات میں لا میں پوچھ رہا ہوں بات سمجھو تر تعریف کا لا اب ٹھیک ہے نا ابھی ماما کو چاہے اس کا مانا چنتا ہے کہہ رہے ہیں امام آمش اب وہ بوڑھا بھی نہیں بناتے تھے مشہور دنیا میں اسی لقب سے آپ کے عرف میں آپ کے ادھر اڈے میں ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ بڑھیا والا ہاں بس وہی بات ہوگی نا ہاں لیکن نہیں ایک ہے ایب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو ہاں یوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہ وہ یار وہ فلانا ٹونڈا وہ جو آپ کو جانتا ہو اس کا اس نیت سے پہچان کرانے کی نیت ہو ایب بیان کرنا مقصود نہ ہو ہاں کسی کا نا لگ کالو پڑ جاتا ہے بہت اچھے آہ, وہ, وہ, وہ لوگ سب, سب اس کو کالو کالو کہتے ہیں من کر اولی تحضی میں سر رہی ابھی تعریف ہے کل آ رہا جو محمد کی بات ہے بولیے نا سمجھ آ گئی اچھا وہ کزا انکانیہ جرم کرنے والا خجور بدکاری الانیہ جو گنا کرتا ہے الانیہ سر عام یہ آج کل تو گناہ ہوتے ہی سرع... آ رہے سر عام ہے نا کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے لا دین معاشرہ ہے لا دین معاشرے کے اندر ہر آدمی سے گناہ کرتا ہے سر عام کرتا ہے گشتی گشت پورا کر رہی ہے تو سر کرتی ہے سکولر اب اس کے متعلق کہا جائے یار فلانی گشتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سکول میں جا رہی ہے بے پردہ فلانے گھر میں نہیں بیٹھتی کوئی غیبت رہی ہے وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یار یہ سارا اس پر پڑھنا ہے نا جا کر غیبت کی تباہ کو شریعت کی تباہ ثابت کرنا ہے پہلے شریعت تو سمجھا لوں نا پھر کو جلدی باتیں سمجھ آ جائے گی سمجھ نہیں آئی یہ چیز ہے تو بھائی بس ظلم بندہ ظالم ہے کیا ہے ظالم کا ظلم بیان کرو کرتا ہے ماں کوئی غیبت نہیں ہے بولو بولو کوئی غیبت نہیں ہے ہاں جو ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی عیب بیان کرتا اور عیب خفیہ ہے سر عام نہیں کرتا وہ پھر غیبت بن جائے گی بات نہیں سمجھ آئے گا اچھا اب پیچھے چلیے ذرا اسی کتاب کے اندر اجوہ جو بات تھی نا وہ جو بھارتیار راجلو دا کارے جسوں موجے خلی یہ بھی فتاوا قاضی خان سے وہاں دور مختار تنویر الافصار وچ بھی جی یہ اصل قاضی خان کی اور تاریخ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے یار کون مرنا کو نو مانت بیٹھا فرمایا کہ میں کہ کاری زہر نو مار ایتھے آ جا کوئی قیامت نہیں لگدی ایک ناموراد مندے کو بندہ کرے گی دیکھا جی ہو ہوں میں مہاجنا شیتانیہ نے بارت پیش کیا توجہ ہاں وہ ساری آ اسی اسی فتح قاضی خان کے حوالے سے جی لکھ رہے ہیں توجہ درہ کی قیامت مت آ گئی اور جو بمر رہے اٹھ پاؤ توجہ کہہ رہا ہوں فتابہ قاضی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں ہاں اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں شریر کے شار کو بیان کرنا صحیح حدیث کے حوالے سے بیان کروں <تصفح> اور صحیح مخاری مسلم میں سبحان <تصفح> <ہا> جی چھ <تصفح> کاں بخاری مسلم کی <تصفح> کہ آپ <آب> صلی <تصفح> اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آتا ہے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کئی جگہ پر شخص ا رہا ہے وہ قبیلے کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بیساخ الا عشیرہ بیسا اخل عشیرہ قوم بھی اور برادری کا ہاں آہ. کیا بیسا خی... برادری کا قبیلے کا سرطار بہت بدترین بندہ ہے بہت برا آدمی ہے یہ آپ نے مت شریف میں بیٹھ کر بات کی <تصفح> اتنے میں وہ آیا آپ کھڑے ہو گئے ملے عزت الکرام کے ساتھ بٹھایا واپس چلا گیا اما اشارت کرتی ہیں رسول اللہ آپ نے تو اس کو ایسے یاد کیا تھا پہلے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مانا یاد ہے مجھے آپ نے فرمایا کہ بدترین شخص وہی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا مطلب یہاں پر ہمارے آئمہ کرام علماء حقانی ربانی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے وہاں پر کچھ شریر آدمی ہے اس کے متعلق یہ یہ اس کو یعنی برا دل میں اس کو سمجھتا ہے اور برے اعتقاد رکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بھئی یہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات بیان بھی کر دیتا ہے کہ بڑا ہی کتا بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے بڑا انج ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو میری عزت بھی کر دیتا ہے جیسے یہ ووٹوں والے ہوتے ہیں दिश्ण आ, दिश्ण یہ بہترین جانور ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے پر ایسا کہ اور کہیں جی بس تمہارے سر کنڈ پیچھوں چھتر مار کے سارے یہ کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے یہ تنگ آباد ہے یہ شیتان ہے یہ فلان ہے رسول اکرم سلام کے اس فرمانے علی شان کو بھی زیر میں رکھنا پھر جا کر قیمت کی تباہ کاریاں پر کشتی کی تباہ کاریاں برتیں گی یہ ساری باتیں دیر میں رکھتے جانے محفوظ ہو رہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اس کو برا کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں بات سمجھنا وہ خوش ہو گیا بات نہیں سمجھ لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا اگر وہ کافر منافق تھا یہ تو میں میرے شام صاحب تھا مومن ہی وہ مومن ہی ہوگا کیونکہ کافر کی ایسی جو ہے نا وہ ہر بھی کافر کی تو ہوتی نہیں ہے اب پیچھے آ گیا منافق منافق جو ہے اس کے متعلق ہوتی نہیں وہ اور قبرتا کے زمرے میں آتا ہے اس کی ہوتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے ان کی حقیقت کو جانتے تھے یہ اس کو کوئی وہ مومن تھا لیکن اب وہ کوئی ایسا ظلم زیادتی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ بعض اپنا کوئی ہوتی ہے بعض لوگوں سے تو وہ اسی طرح کا کوئی زیادتی کرتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیا لیکن یہ سارا کچھ کیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس سے ڈر رہے تھے ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے یہ جائز ہے اور ہمارے علماء حقانی نے یہی لکھا ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ڈر کے نوز دردے تو اس وقت درد تھے جب اکیلے تھے اب تو مدینے میں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں ارب شدت میں بھی عزیز پاک ہے وقت اب سمجھ آئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹ پیچھے اچھا وہ مومن ہے لیکن ہم اس کے اتنا ہی رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے دیر میں رکھنا بس جواب صلی اللہ علیہ کیونکہ وہ صحابی ہوگا پھر مومن ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آگے نہیں بات کر سکتے جتنا آپ نے کر دی بس اسی پر پابند رہے بے صاف العشی بے صاف العشیر آپ نے کہہ دیا ہم اس کی اتباع کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی آمد. اب اس کو محفوظ کرنے کے بعد کہ پیچھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مومن شخص لیکن اس کے اندر وہ کوئی ظلم زیادتی کوئی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو قبیلے برادری کا برا شخص کہا آمد. اور اس کو غیبت شمار نہیں کیا جا سکتا کا ہو جائے گا جو کہ رسول اللہ نے غیبت کی ہے محفوظ کر لی بات محفوظ کر لی ہے اچھا اگلی بات سنیں پنڈ دیہات قبیلہ برادری سمجھو بھائی کسی طبقے کے لوگ کسی کسی طبقے کے لوگ ادھر جاتے مولانا نظیر صاحب کو نظر کسی طبقے کے لوگ ہے تعین نہیں کرتا سمجھو کسی شخص کی تائین نہیں کرتا کہ اجتماعی طور پر فلانے پینڈڑے ہیں انج نے فلانے پینڈڑے برے نے فلانے گاؤں والے ایسے ہیں, ہیں یہ بھی غیبت نہیں ہے اب اس پر بھی نس سنی علماء کی بارت سنی فتابہ خاضی خان اور طریقہ محمدیہ کی راجول آل نے اغتابہ اہل قریت فقالہ اہل القریت قرآ لم یکن ذالک غیبت لأنه لا کیونکہ جب کوئی کہتا ہے پنڈ فلانا پنڈ ایسا فلانا گاؤں ایسا فلانا شہر ایسا مراد یہ تو ہوتی نہیں کہ سارا ہی ایسا ہے اس کا مطلب ہے جو برے ہیں وہ ایسے ہیں اب جو برے ہیں وہ نامعلوم ہے جو مجھول ہے اب مارفت مخاطب ضروری تھی نیبت کے اندر بتا دیا تھا انہوں نے جی نہیں ہو رہا مخاطب کو معلوم ہو کیسی بات کر رہا ہے نہ معلوم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جیز جیز معلوم ہونا ضروری ہے جی پہلے جیبت جیبت جیبت کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں پہلے تاریخ اس سے لہٰذا یہ بات ذہن میں آ کہ نہیں آئی اچھا اب میرے بھائی اسی کے ساتھ امام غزالی گزاری اللہ سے ایک صاحب ہوا علماء اس پر تنبیہ کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب شرط نہیں کی اہتمام کی طرف توجہ نہیں کی اہتمام افسور دکھ والی بات انہوں نے مطلب کل لکھ دیا امام سے صاحب ہوا ہے لہذا ہمارے ائماں جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں آدم, آدم توجہ توجہ نہیں ہو سکی اس بات کی طرف ان کی فرمایا یہ بہت تجزیق ہے تدیق ہے قرار دے سکتے لہذا توجہ بھائی اب اس کے ساتھ غیبت کی تباہ کاریاں کی طرف آتا ہوں آپ نے سمجھ لیا غیبت کے احکام سمجھ لیے تفصیل سمجھ لی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی آ گئی ساری سمجھ میں مستثنات جو باہر نکالی گئی وہ ساری ذہن میں رکھتے ہاں وہ تو آ وہی بات ظلم والی بات آ اب اس نے کتاب لکھی ہے قیبت کی تباہ کاریاں آپ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مکتبس المدینہ یا ہر طرف مدینے کا نام تو ضرور چلے گا نا جی ہاں پنسانے کے لیے اس کے اندر ووٹوں میں بس کھول کر سناتا ہوں آپ کو کیا کیا حضرت نے لکھا ہے تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں ورنہ تو بہت ہیں جی لیکن یہ ساری خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت نے ایک سو سوکھ یہ لکھتے ہیں ایک چپ اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ بس بھائی تھی کر رہا ہو کسی کے خلاف مت بولو صرف چشتی کے خلاف بولو ہاں میرے خلاف تو در طوفان ہوتا ہے نا ہاں وہ گلہ نہیں شمار ہوتا ان کے اندر ان کی شریعت میں <laughs> شریعت نے شریعت میں جو مستثنا کیے ہیں باتیں نکال لی ہیں میں نے ان کو نکالا اور شریعت مجھے نہیں ڈالتی کہ میرے تا... لیکن یہ اپنی شریعت میں یہ کبیر مستثنا کر کے میرے لیے سب جائز سمجھتے ہیں جو مرضی سارا دن بولتے رہے ہیں. آہ. اب بات کو سمجھنا ذرا سب سمجھ پگڑی والے اب تو ٹھیک ہے نا سمجھ آ نا حضرت نے سمجھو بھائی تین سو صفحے پر حضرت نے لکھا اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے مدنی انعامات جی لندنی انعام کو سن لیجئے ذرا مدنی انعامات پر عمل کیجیے کہ پینتیس حروف جملہ بولتا ہے اس کے حروف پھر حروف کے مطابق آگے گنتی کر کے بتاتا ہے یہ قیمتیں ہیں اتنی اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے کہ پینتیس حروف کی نسبت سے سیاسی تبصروں میں کی جانے والی غیبت کی پینتیس مثالیں اب وہ پینتیس مثالیں سنیے اور غیبت سنیے سیاسی تبصروں میں یہ ووٹوں والوں کے متعلق دھاندری کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہا قیمت ہو گئی اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں چاہے مروائے ہیں جو کیا ہے سرے عام مروائے ہیں سب کچھ کیا ہے پہلے آپ سب سن چکے ہیں اب آپ کو اس لانتی کی لانتے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہے اس نجال کے دجل و فریب اور شاید. ہوا کیا یہ کیوں لکھ رہا ہے یہ کتاب کیوں لکھی یہ غیبت سے بچانا مقصود نہیں سارے حقیقت یورپی نظام کو بچانا مقصود ہے کہ یورپی نظام اور یورپی نظام والوں کے خلاف انگریزوں فرنگیوں کافروں کے کوفر ظلم اور شیطانی سیاسی لانتیوں کے تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے کہ حضرت جی ہاں یہ قلعہ ہے قلعہ جس کے اندر ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا نظام اور نظام چلانے والے کتے ہمیشہ باقی رہے جب ان کے خلاف بولنے نہیں دیں گے تو نظام ختم کب ہوگا بولنے دیں گے کو خلاف ان کے سوچے گا جب ہے کسی وجہ سے ان کتوں نے یہ بنا رکھا ہے یہ غیبت کی تباہ کاریاں جس کو میں نے کہا شریعت کی تباہ کاریاں اب دیکھو سن لیجیے سسول آپ کے سامنے ہے اگر کہہ رہے ہیں یہ شخص کی بات کر رہا ہے کہ فلاں دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں لچا لفنگا ہوا لوٹا راشی پیداگیر داداگیر بدماشت گرد زلیل کمینا بزاد پاجی ہے چلتا پورا بکاؤ مال جدھر سے پیسہ دیکھتا ادھر لوگ جاتا ہے مطلب خود کرد تھالی کا بینگن مفاد پرست پیسوں کا بھوکا ہے اپنے بات عنوانیاں چھپانے کے لیے حکومت سے جا ملا ہے فنڈ گریبوں کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے ووٹ لینے کے وقت پیچھے پیچھے پھرتا है اب پیاز نہیں اس نے اپنے من پسند لوگوں کو ہی نوکریاں دلوائی ہیں یہ جہاں پر میں رکتا ہوں نا یہ حرف وہ پینتیس ہے نا یہ پینتیس یہ یوں سمجھیے کہ نمبر پر روک رہا ہوں سرکاری خزانے پر ایش کر رہا ہے ہم نے اسے ووٹ دیے مگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اندر کھاتے فلا سے ملا ہوا ہے وطن کا غدار ہے یہ سب غیبتیں ہیں اب میں تبصرہ کروں <سوش> لاکھانا تو ان پر جو اس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو بھائی یہ کتاب اس کے نہیں لکھتی خدا جانے اس کی جائے اس کے بیٹے کی اپنا اس جائے اس کے کسی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محب کدو کے پدو وہ اس نے ملا رکھا ہے کرایے پر ان کتوں کو پیسے دیتا ہے کتابیں لکھتے ہیں جو پکی بات یہ بالکل کے ساتھ کہ, کہہ رہا ہوں <تخل> اندازہ لگائیں ان کے چینل پر مجھے میاں نوید صاحب ہیں میاں نوید صاحب رحیم یار کے انہوں نے مجھے خود سنائی یہ بات وہ سکول ٹیچر ہیں اور جناب جی انہوں نے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا چینل پر کہ حضرت نے عید نماز پڑھائی تو پانچ تکبیریں کر دی انہوں نے بعد میں مریدین نے کہا حضرت تکبیریں تو چھ ہوتی ہیں آپ نے کہا میں تو پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے بھول جانا ایک ہے میں پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں علم کا اندازہ لگا لیجی پھر یہ بھی بات انہوں نے سنائی کہ حضرت کتاب فرما رہے تھے خطاب کے اندر فرمایا کہ جنت اپنا جنت کے اندر اگر کوڑے برابر جگہ مل جائے تو دنیا ومافیا سے بہتر ہے تو کہنے والوں نے کہا حضرت حدیث میں تو کوڑے برابر آتا ہے آپ کوڑا کہہ رہے ہیں تو حضرت کہتے ہیں میں کب پڑا ہوا میں تو کوڑا ہی پڑھتا رہا ہوں آپ سمجھ گئے یہ کڑکی لکھی ہوئی ہے یہ کرایہ کے خود سے ملا بیٹھے ہوئے ہیں آڈر وہ دیتے ہیں ملا صرف ملا کمپیوٹر ہے ملا ہاں ان کی ڈھوئی پر انگل رکھ کر بٹن دباتے ہیں ملا چل پڑتا ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی فلانے صاحب ہے یہ مفتی اسلمار کون کون سے مندر اکمل صاحب ہے یہ سب یہ وہی ہے ڈھوئی پر صرف انگلی رکھتے ہیں دوم دو بلکہ نہیں انی بچا دو دو دوم نہیں کیا بچا دو اچھا اب سنو بھائی اچھا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی سنا لو اتنا پولیس والوں کے متعلق بھی لکھتا ہے ہاں ان کے خلاف جو بات کرتے ہو ان کے متعلق بھی لکھتا اچھا سمن اچھا اور سنیے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہ سمجھنا یہ بھی کوئی ہے دی ہر طرف سے بو ہے بند کیا بات ہے بچا دینا طریقہ ویگ تو کوئی بات ہے نا خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے ادھر جائے یہ سوا نمبر ہے جی تین سو اکسٹھ نہیں ستاسٹھ نہیں اکسٹھ ہے وہ کلام تینسٹھ اچھا ایک منٹ دیکھ لیجیے تین سو ستاس ایک منٹ ہاں ستاسٹ ہے لکھنے والے نے بھی کمال کر دی اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے تین سو سٹ پر ہے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ بھی پولیس کی بات سنا بتگنا دے پہلے لکھے سنا سارے وہ تو میں بھی سناواں گا آخری ایک دو رویہ میں اندر ہاں یہ تین سو پانچ سفے پر ہے کسی قوم یا محکمے کی قیمت کرنا چڑھو محکمے دی قوم کی قیمت کرنا سڑو پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں یہ قیمت ہوگی سنو؟ آگے سنو، یہ گنا ہوں بھری نہیں کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں البتہ کسی قوم یا محکمہ پولیس کے ہر ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے یعنی جب اس کا مقصود یہ ہوگا کہ میں ہر ہر کی غیبت کر رہا ہوں نا تو پھر آگے پھر تو پھر کہتا ہے اپنا پھر ثار... سارے کے مطابق لکھا سی نے کہ جتنے برتی ہوں گے نا شامل ہوں گے سب کے برابر اس محکمے کے اندر جتنے ہوں گے سب کے برابر افراد جت... کے برابر پہ ضد شمار ہو جائے گی اچھا اب یہ بتائیں ایمان سے تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں یہ <تصفح> پولیس والے ہوں حکومتی سرکاری لوگ میں نے آپ کو ستاوہ قاضی خان طریقہ محمدیہ تنویر اور ابسار کے حوالے سے وہ نمازی پڑے جو بندہ ہے اس کے متعلق بتایا تھا کہ لوگوں کو ستاتا ہے تو کیا کرے اس کی کوئی غیبت بتایا تھا یہ بتاؤ یہ محکمے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں ہاں پر اتنا ہے ان سب پگڑی والوں کو نہیں ستاتے ہوں گے ہل کے خدا آنت آنت کو ستاتے ہیں ان کو اچھا وہ تو حضرت یہاں پر تو نمازی کے بارے میں ہے نماز اور پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو ظاہری حالت اچھی ہو لیکن پھر لوگوں کو نر پہنچاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت سن لو اس کی اب یہ بتاؤ یہ شریعت کی تباہ کاریاں اس نے کیا یا نہیں اگر رکھے مجاہے ان کے اندر تو یہ الیکشن والے سرآم ہیں اور پھر اور سنیے اس لانتی کو اتنا پتہ نہیں ہے دجال کو یا پتا نہیں ہے نہیں پتا ہے لیکن جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے سارا یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ تو نیچری لا دین سیاست والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا فراڈ چکر بازی حتہ کے اتنا لوگوں میں مشہور ہے ان میں بھی کہ یہاں سیاست ہے اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہر ملید... ملید... کام جائے کو جائز سمجھتے ہیں وہ ہر ظلم زیادتی کرتے ہیں حتہ کے ملید... لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی کا ووٹوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے ملید... کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر تو اس کو مطلب یہ نکلا کہ اگر ان کو مجاہری یہ تو ہیں ہی خود زندی پہلے نمبر پر اس لانتی سے کچھ مرتد اور زندی کی کوئی غیبت ہوتی ہے وہ ہر بھی کفار جو ہما وقت اسلام کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اتنے سامانیہ اسلام مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں یہ انگریزی حکومتوں والے انگریز حکومت کے اقوام متحدہ کے کار ہیں اور اقوام متحدہ پر پانچوں ویٹو پاور ہیں پانچ ویٹو پاور جو ہے وہ پانچوں کافر ہیں اور ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف سی بات ہے تمہیں ہماری ماننے پڑے گی ہم تمہاری نہیں مانیں گے یہ مطلب ہے ویٹو پاور کا پانچوں کافر ہیں یہ لانتی ان کافروں کے تابے دار فرما بردار پا اور کہتے ہیں کہ کے کس اقوام متحدہ کے منشور دستور کے علاوہ سب دہشت گردی ہے سب فساد ہے سب دنگا ہے سب ظلم ہے ختم کرنا پڑدہ ہے یہ ہے وہ ہے ان کتوں سے پوچھ تیرا جو باپ ہے وہ تو ہر چیز ظاہر کر رہا ہے ہمیں ہمیں اس بات کا دکھ نہیں لگے گا کہ تو نے ان کو اپنا بڑا مانا ان کی اتباح کر رہا سب تم مان لے جیسے ہے ہم تمہیں کہتے ہیں تمہارا ٹولہ ہی ان کی اولاد ہے ہم کم منع کرتے ہیں کب گسا کھاتے ہیں لیکن یہ دین کے ساتھ دگا بازی جو کی ہے نا یہ نہیں چلنے دیں گے یہ کہنا کہ ان کے خلاف بولنا بھی پتا ہے کتتے اور سنیے میں اور سنیے بلکہ میں ایک بات یہاں سے سنا دیتا ہوں سنا دوں چوتھی جلد یہاں پر شامی کی ہوگی جل بولو یہ حضرت جی کا باب ہے تحزیر کا کون سا یہ دیکھو یہ تو کتے کیا کہتے ہیں تنویر الفسار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ کا ہمارے یہ متن ہے متن کی بات سب طرف ہوتی ہے ہر متن میں ہوتی ہے شاید کی متن خالی ہو سکے آپ فرماتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ سکین کا قتل جائز ہوتا ہے لوگوں پر بھی کو لوگوں کو کرنا جائز ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت تو اور ایسے لوگوں کو وہ قتل کر دیں تو اسلام کی حکومت تحقیق چھان بین کر کے اس کو سزا نہیں دے گی قتل کو ان کے اندر آپ بتا رہے ہیں المقابر بزلم المقابر بلقاب مقابر گالا باؤ کسی سے زبردستی آ کر غلبے سے درا دمکا کر دن دیہ مال چھین کر لے جانا اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ فکہ کی اس میں ایسے شخص کو کہتے ہیں مقابر بزل سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو اس میں ڈکیٹی کہتے ہیں لیکن یہ ڈکیٹی نہیں ہے اتاہری خطن را ہزن وہ ہے جو راستے پر لوگوں کا مال چھینے اور بولو مرو <تصفح> اب سمجھ آئیے یہ الگ الگ چیزیں وہ ہمارے عرف میں تو ڈکیت ہی کہتے ہیں نا میں جی. پھکا کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں مقابل بال ظلم سریک راستے کو کہتے ہیں کرنے والا راہ زن راستہ مارنے والا کیا مطلب روک کر کھڑا ہو گیا خبردار یہ رکھو رکھوارش ہے پھر جانے دیں گے یہ کتاف داق... یہ... کتا ان کو کیا کہتے ہیں اربی میں رہا مکس میم کا کشش والا سین صاحب المقص ٹیکسور کیونکہ اسلام میں سب ٹیکس آرام ہے ہر ٹیکس آرام ہے اسلام میں ہاں سور کا لہو کھاتا ہے سور کا سور کا لو کھا رہا ہے ٹیکس فور کہاں بیٹھے ہوئے اسلام کے اندر بیت البال بھرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے یہی وہ ظالم ہوتا ہے اس کو مکاس کہتے ہیں ٹیکس فور شبرات کو جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے اندر یہ نہیں ہوتا <تصفح> <تصفح> یادی پاک میں سنا چکا وہ بھی موضوع لگا شبرات کے حوالے سے تو شبرات کی یار شبرات شبرات بس شبرات پر جو خطاب ہوا لکھا ہوا ہے وہ جمی ادنا شا کی ماہ قیمتی چیز ہو برط قیمتی ہو اگلے کی قیمتی سمجھی جاتی ہو اس کو جائے تو درد ہوتا ہو ایسی چیز ادنا چیز ہو جائے لیکن اس کو درد دو اگر ظلم کرتے ہیں اور ظالم لوگوں کی ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جو شخص ایسے سارے کے سارے مباخم ہوتے ہیں وہ جمیول قبائر سنیے چپ وہ جمیول کبیر والنا و سہاد یو باخ و قاتل کلے آینا کن کو کہتے ہیں آنا وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے کو جا کر جاسوسی کریں لوگوں کے خلاف ان کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھو یہ یہ کرتا ہے یہ دین والا یہ کر رہا ہے یہ سوچ رہا ہے فلان کر رہا ہے اچھا جناب یہ اتنا کھا رہے ہیں اب فلان کرو یہ لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے یہ لو اس طرح ٹیکس لگاؤ تو یہ کرے گا یہ بنا گئے یہ طریقے سارے حکومتوں کو جا کر عوام کی باتیں بتانا تاکہ حکومتیں ان کو ظلم کا نشانہ بنائیں ہاں جی اور ان کے مال لوٹے غصب کرے ایسے وانتی کتے جو ہوتے ہیں ان کو آنا کہتے ہیں اب سمجھ آ رہی وہ جتنے بھی ہوں گے سرکاری وہ سب اس کے اندر آ جائے وسوات یہ دیکھو توجہ بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسافر ہے اس نے ڈکیٹ کو دیکھا کسی اور کو روک کر کھڑا ہوا ہے کس نے پیچھے سے گولی مار دی اس کو سواب ملے گا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا یہاں مسافر لطل کیوں تکلیفر رہی وہ جمی اور گنا کرنے والے مرادا بےحا المتحدین دورہ روحاغیر ایسے کبیرہ گناہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جیسے عزت دری کسی کی میں نہیں آ رہی متحدی بارہ روحنا وسواد آج سے تفصیل ہے خاص کام پر کا مطلب ہے وہی طبیرہ گناہ گنا جو لوگوں کو زیادتی کرتے ہیں اور جو مددگار ہیں کوششوں کرتے ہیں توجہ بھائی اشمل و کل من کان من فساد کا ساحر جتنے فسادی لوگ ہیں جیسے جادوگر ڈکیٹ چور لوتی لوڈے باز جس کو کہتے ہیں خناک خن لوگوں کا گلا گھونٹ کر مارنے والا بنا کو معلوم ہے یہاں پر کبھی ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا کبھی کوڑا گروپ کبھی کیڑا گروپ یہ کچھ بھٹو نے پیدا کیا کوئی جنرل ضیا نے پیدا کیا کوئی فلانی حکومت نے پیدا کیا فلانی یہ سپا والے جتنے ہیں سپاہی صحابہ یہ سب لانتی وہی لوگ اہل فساد اور اہل شر ہیں اب سمجھ آئیے یہ آل فساد اور آل شر جماعت تنظیمیں جو مسلمانوں کو بندے ورواتے ہیں بام پھڑواتے ہیں ادھر ادھر یہاں کیا ہے مِمَّنَ حَمَّا وَرَرُهُ وَلَا يَنْزَجِرُ بِغْغَيْرِ الْقَتْلِ کیا بغیر قتل کے وہ نہ رکھے پاس نہ آئے اس کا قتل مباہ ہے عمام کے لئے مباہ یار یا صاحب ہو یہ ایسی وجہ سے وہ یصاب قاتل ہو ساتل کو سواب ملے گا یہ آبینہ کے متعلق لکھا ہے جم وی ارل حکام میں بلفساد ہے ارل حکام کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حاکموں کی طرف بل افساد افساد کے ساتھ کوشش کرنے والا سمجھ نہیں آ یار آگے اور سنیے وہ فیری اشارت ہے حکامی سیاست سفی السلام لوگ جی ظالم لوگ یہ ظالم جب اسلامی حکومت نہ ہو اب سمجھ آئیے کالا دال کا امتنا ہو ضرورت ولا ردو لہا دمانو کمانو شاید لکھا ہے بولتے نہیں یار اب بتاؤ بس خلاصہ بیان کر دیا خلاصہ وہی ہے اردو میں کہہ دیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں کال شارو فساد ہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری اب ان کا اسلام کی حکومت میں اسلامی نظام میں ان کے یہ ہیں یہ فساد والے لوگ جان چوٹ وہ تو یار اگر مار دے ایسے شریف شر اور فساد والے کو ہے تو اسلام کہتا ہے مجربی نہیں بنتے یہ لوگوں کو مارا وہی بات ہے جیسے ایک بھیڑیا ہے فصل میں گز گیا ایک بزب بزب کیا ہے, وہ خنزیر ہے اس میں کماد میں پڑا ہوا ہے مارتے ہو اس کو کو نہیں مارتے جب جانور فساد والا ہے اس کو مارنا ہے تو اس لہینوں کو مارنا کیوں نہ جائز ہو لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مارنے کی ترغیب دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں کس ملک میں ہے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہاں میں <سطح> صرف شری حکم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت ہے میں صرف اس پر ترقی کرنا چاہتا ہوں کہ جو لہن کہہ رہا ہے فلاں پولیس فلاں فلاں کی لو بات کر دی تو بتو گی بتو گی بتو گی وہ لہین کمالت کو روکتا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہے جب کوئی ڈکیٹ مشہور ہے اس کو ڈکیٹ کہنا ہے تو کوئی غیبت نہیں ہے اچھا اب اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں اور بس ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں اس کے انجام کی بعض علماء نے فرمایا ہاں یہ ایک بات رہے گی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو ترپن سے پیش کرتا ہوں غیبت تین قسم بن گئی الغیبت والا صلا ست عبربا و تقول ہو و تکول اللہ تو وہ میں نے جو بتایا تھا آگے جا کر حکم بتاؤں گا توجہ بھائی آپ فرما رہے ہیں ہمت کبھی حرام خطی لکھا ہوا ہے حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما تعلیم بہدم بحبا قرآن پاک میں ہے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے تفصیل بتا چکا حب وکم ائ الحمہ فکرے تم وہ فرماتا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ مردے کا جب کوئی ہو یعنی یہ اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا کسی سے غیبت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گوشت الٹی کا الٹی کی تو کالا سیا گوشت منہ سے نکلا اور سنو کیونکہ وہ یہ جہان میں کہتا ہوں اس کو دن اگلا جانا ہے یہ رات ہے قیامت کے دن کو دن کہتے ہیں یہ رات ہے یہ رات ہے اس میں حقائق نہیں کھلتے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو کھولنے والے تھے اپنے اپنے مرزے کے ساتھ جو صفت تھی اس کو محسوس شکل میں دکھا دیا یہ دیکھ حالانکہ وہ ہرس سی ہر سی قیامت کے روز یہ حجت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے میں نے تازہ تازہ پڑھایا ابھی آداب آداب جو آپ نے بتایا و متعلمین کے ان کے وضاحت کے بیان کے ذمے کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نمائی کا جہان ہے یہاں پر جو ہوں گی جس طرح بندوں کی ہوں گی اسی شکل میں اٹھیں گے بغیرت سور کی شکل میں ہوگا سال بھیڑیے کی شکل میں اٹھے گا ہاں لوگوں کو بھونکنے ٹوکنے والا کتے کی شکل میں ہوگا لوگوں کو مال نقصان کسی طرح نقصان کرنے والے لوگوں کا چوہے کی شکل میں اٹھے گا یہ پہلے پڑھا تھا میں نے شیخ الاسلام زکری انصاری شیخ الاسلام بہاؤدین زکریہ ملتانی رحم اللہ سورزی ان, ان, ان, ان کے حوالے سے یہ تازہ ترین میں نے حجت الاسلام امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے ان کی کتاب نہیں تھی ان کے متعلق کتاب تھی قزینت الخق اس کے پڑھا تھا سمجھ پڑھا آئی بات کی تو یہ ہرام قطعی ہے کیا ہے پھر آدی سے مبارک اگر چھے ہے انہوں نے نقل کرتی میں نے پیش کر دی کہ امال نامہ قیامت کو ملے گا بندے کو پروردگار دیکھیے کہانگی جو میں نے کی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ آ, ساری تیرے غیبت کی وجہ سے مٹا دی گئی اور مٹا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں اسی وجہ سے ایک بزرگ تھے اللہ کے خواجہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق پڑھا ہے میں نے کہ ان کی کسی نے غیبت کی آپ کو پتہ چلا آپ مٹھائی کھجوروں کا ٹوکرا لے گئے اس نے کہا یہ خیر ہے حضرت آپ نے فرمایا یار تو نے غیبت کی اپنی نیکیاں مجھے دی تو میں نے کہا چلو یہ خالی تو نہ رہ جائے نیکیاں تو میرے پاس آ نا تو میں نے کہا چلو تم کھجورہ کھا لو تو کھجورہ پیش کر دیا اس کو یہ اتنا بڑا لانسی گناہ ہے کا اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ حدیث مبارک ہے صحیح یہ صحیح حدیث ہے توجہ امام امام احمد کے حوالے سے طریقہ محمدیہ کے اندر ہے بن اللہ صلی اللہ قومل من یا یا جبریل کال ہا قلنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی رات آپ نے دیکھا کہ مردار کھا رہے ہیں لوگ کیا کھا رہے ہیں جہنم میں پڑے ہیں جہنم میں پڑے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں پوچھا من ہاؤ یا جبریل جبریل یہ کون ہے ہاؤدین یا قلون الحماء سے یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی کر کے جہانا میں بھی ہے اور کھا کیا رہے مردار کھا رہے اچھا ہاں اچھا حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ آ اس طرح کی ہاں جی لیکن اب حکم سنیے جو اصل سنانے والی بات ہے سزا تو بہت بڑی آپ دیکھ لیے آپ نے آپ نے فرمایا نل فخی اب البی اور فرمایا قسم یہ ہے کہ بندہ غیبت کرے وہ اسی طرح کی جس طرح کی پہلے بتا چکا ہوں جو باہر ہے وہ سور سے باہر ہے عبت کرے اور پھر کہے میں نے کون سی ہمت کی ہے یہ سارا ایب اس کے اندر ہے میں نے کون سی جھوٹ والی بات کی یہ کوئی غیبت نہیں بنتی فرمایا یہ جی کو حلال, سمجھنے اور حرام قطعی کو حلال سمجھنے سے بند ہو جاتا دوسرا یہ ہے کہ اگر کی اور اگلے تک پہنچ گئی اس نے میری غیبت کی تھی اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس کو توبہ ایسے نہیں کر سکے گا اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے حیبت کی ہے خدا رہا مجھے معاف کر دے اگر معافی نہیں وہاں سے مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کرے کیونکہ حقوق کے بعد میں آ جاتا ہے یہ جب ادھر پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب کو پہنچ گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہاں پر جا کر معافی مانگنی پڑے گی فقا نفی حق کو لگتا ہے بہت امداد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حدیث پاک کے پیش کیا انہوں نے اس کے اندر یہی ہے کہ بھئی جا کر معافی مانگے اور اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو اس طرح کی غیبت کو زنا سے بڑا گنا مانا کیوں مانا کہ یار تو ویسے توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تو کر لے سچی یہ ہے ہے کو جا تو جو نا سے سے اللہ اللہ سخت ترین اسیلا فا رسول کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے يُغفر يغفر سمجھ نہیں آ رہی ہمت والا, آن والا, آن والا آن اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ جس کی ہمت ہوئی معاف نہ کرے لیکن یہ اسی پر معمول ہے جس وقت کے اگلے کو پتہ چل جائے اگر نہیں پتہ چل گیا تو پھر خدا سے معافی مانگو بس تیسری قسم یہ ہے وہ علم تبلت ہاں کتنا ہے اگر اس تک پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ارے بھائی پھر یہ ہے کہ معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے جس کی میں نے حبت کیفصیل ہوئی یہ بھی حدیث پاکستان تو مانے تب تنت جس کی تو نے غیبت کی اس کا کفارہ یہی ہے کہ کیا کر بخش مانگ تفصیل ہو ابو وعند البعض باز کہا جی خیال ہے کہ نہیں چاہے پتہ چلے نہ چلے معافی مانگنی پڑے گی بعض کے نزدیک لا مت العقن بلیک توبہ والے استقفار یہ تین قول آ گئے اصح اوپر والا قرار دیا گیا ہے اور وہ تفصیل آسن ہے ہاں جی ہمیں بھی یہ سمجھ بات کی آ رہی ہے اور سنو آخری بات جس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اس کا ٹوکنا فرض ہے کیا؟ اللہ اللہ اللہ یہ نہیں ہے کہ شرم کے مارے اسلام شرم کے مارے جیسلام اس کو کیا کہا ہے لگا ہوا ہے لگا رہا ہے لے, نے لے من اے بھائی لے من اغتیب آئندہورہ جلول او بوہتا این سکرہ ہوئے جیسے بہانو سبحان اللہ, اللہ, <تصفح> اللہ فرمایا جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے کیا کرے اس کی یا بوتان تراشی ہوتی ہے اس پر ضروری ہے کہ اس مدد کرے روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما ماننا سارا آخاہ آخا المسلم بالغیبے ناصرہ اللہ تعالی فی الدنیا والا آخرہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا پیٹ پیچھے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی امداد کرے گا آخرت میں بھی امداد کرے گا <سلام> ابو شیخ کے حوالے سے حدیث پاک ہے اخو المسلم والا جو شخص جس کے سامنے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا روکتا نہیں ہے اس کو اگلے کو تو فرمایا اس کا گنا دنیا آخرت میں اس کو ملے گا دنیا پھر اس طرح کی اور بھی آدیش مبارکہ ہیں انہیں پر میں اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالی سے چہ دل سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں سلامت سے اور اس طرح کی ہر مضموم صفت سے ہمیں نہیں جاتے ہمیں پناہ بخش آمین آمین الحمد للہ